وصلى دوام طهار منطقه والصدق والوفا سبحان الله بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قال النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لاتمنوا بالله ورسوله وتعذروا وتوقرو وتسبحوا بكره تمعظي منو سلو وال اپنا روچے والا امام والا سی یا, سیدی یا مکین قلوب باب صدور اور دیگر سنی مسلمان بھائی اور السلام علیکم بہاور پور بندہ ناچیر دوسری حاضری پہلے مولانا محمد بخشو ویسی صاحب کو حاضر خدمت ہوا یہ جلسہ بھی انہوں کی وساطت کرنے دا موقع ملے میں شکر گزار وہ نو دوستاں واج نے فقیر نو چند نیکیاں کماوندہ موقع فراہم فرمایا ہے رضوان گرامی جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کراں گا نام ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شری حیثیت اور شرائط قبولیت میں موضوع بیان کرنر پابندی نراہ سمجھنا میں اس قوم نفسیات نلہ تعالی دی توفیق نال جاننا. جو دا مزاج شریف منگتا ہے دے اس دے مطابق میں بیان کرنا یعنی مزاج تو مراد شاہشات نہیں بلکہ دینی تقاضا جس طرح کا ویکنا وہ مطابق کی بیان کرنا لو لاما تباؤ دین کے طبیب ہوتے ہیں تو مریض حکیم نو جا کے نہیں آخر کہ جناب نو فلانی فلانی بماری ہے تو فلانی دوائی چوک کے دے ان آخے تو حکیم اگوی ہوئی آخر بھی میرے کو نویں لینا تی جا کے لے میں عالم نہیں میں علماء دا ایک ادنا جہا خادم جوڑے سی والا پوچھل خدا میں مول مولوی رہن دو چنگا یہ میرے کو پار نہیں چکیا جانا لوکی بھاج پاج کے پرید کرتے ہیں یہ پتہ کون بھی اگان بڑھنا کی جنہاں نے پتا بھی اگان کنا پار ہے اس مرید کرن دا وہ تو نہیں جان وہ جنہاں چر مولا ہے کائنات کی نو تسلیاں نہیں ملتی ان چر بیعت کرن واسطے ہاتھ کرتے ہی نہیں خیر آج کل القاب ویسے ہی رو رہے ہیں فریادہ پکڑتے القاب اور الفاظ جہے نا پٹتے مجال جی اصل یہ ویختے ہو بھی لکاب لائق ہے یہ انہوں فپدا میرا ہوں نہ کپڑے ہوج فٹ بندہ ہو فٹ کا کنڈے پیڑے لگن گے اصل القاب جنہ واسطے موزور سن اور القاب واسطے جڑے لوگ موزور سن وہ دنیا تو ٹر گئے جڑے علم و عمل دبر سن حضرت سیدنا پیر مہر شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ مر گئے وہ دنیا ٹر گئی مار کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے سورتیں تو ہے انسان تھوڑے رہ گئے جناب والا تو نو پہلا نہیں کدی سنیا کچھ دوستہ نے جہے باہروں آئے بیٹھے نے انہوں ہو سکتا سنیا ہوئے. لیکن جناب نے اس موضوع سبات نہیں فرمایا ہونا کیونکہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے تائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ نالہ تا بام اور ہے آزاد پنچھی بولی ہوجرے دی بولی, اور پنجرے دی دی بولی اور بڑا فرق اللہ کی مہربانی جدو دے, دے لڑ لگے آ سچے دے میں لڑ لگیا اللہ تبارک و تعلق نے آزادی ہاں ہر خوف نو بالا تا رکھ کے پھر اس ممبر رسول تیٹھی میرے شیخ نے فرمایا جدو ممبر پھر ہر کسے تو اکھا بند کر کے اللہ رسول رکھیا گا تو جناب والا اولن دعا ہے اللہباد اولا شریک مولا فقیر دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے حق سچ آخنے کی توفیق بخش اولان میں شری حت بیان کرا ایس وقت بے لگاما ہی سارا کام ہوندا ہے پیا تھلو تو لا کے اتنے تک سارا محکمہ ہی سارا بے لگاما ہے کیونکہ لغام ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آڑی ہو رہی کسے دے موج کوئی نہیں ان جو مردی کو یاکھ دا ہے پہ آ جو مردی کو کر دا ہے پہ آ کوئی کچھ نالا نہیں ہاں جو آ جا کے پابندی لگ دیئے تو اسے بندے دے لگ دیئے جڑا گدین دے دی گال کرن لگ دا ہے او دے واسطے ساو قانون سیرتے چاڑ جان دے نہیں باقی کسے واسطے دعائی خدا دے کوئی پابندی نہیں ہے لیکن سڈا اسلام ہے یہ بے قید مذہب نہیں اسلام اللہ دے احکام دی قید کا نام ہے کافر تے مومن فرق ہی ہوئی ہے کافر بے قاعدہ ہوں جیسے چھٹیا باندر ہوں نا کافر ان ہوں جی مومن جہا کلے سے رہ پتا جہا ڈنگر کلے سے رہے نا مل بڑا ہوں دا. او دی قدر بڑی او کو سوٹا بھی مارے سائی واپسی سوٹا مار دے چھٹے پھرتے ہیں وہ شکار ہی کدی گولہ کا بنتے ہیں کدی کتوں کا بنتے اللہ دی بار قدروں سے بندے بار گدر ہے جا کے پابند بن سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ میں رات ملتان ساڑھے تر گھنٹے بول تے مینو سو کا بھی ویڑا کو نہیں لبا اگوں پھر رستے تقریر کرنی گئی تے تھوڑا جا وقت لے کے ان شاء اللہ تہت کچھ سنا جاگا قبر تک یاد رکھو گے مولبیا تو نبیا پگمبر ہر پہڑے کام کرنے تو تسان جہنم تے اللہ دے عذاب تو ڈراؤن والے بند کے آئے جے اسا تو انویں نہ تینا صفتہ نال پھیجیا توجہ فرما جناب اللہ وحدہ لا شریک اگے غرض بیان کردہ ہے میں پھیجیا قادے واسطے لے تو امنوں باللہ ورسول ہی و تو عزروہ و تو وقیروہ ایسنا عظیم مجما ذرا گونج پی چاہیے سبحان اللہ سونے محبوبہ سات اس واسطے بھیجا تاکہ تسا ایمان لیا وہ اللہ تے اے لوگو ایمان لیا وہ اللہ تے اودے رسول دے اوتے واتھ واتھ سر ہو واتھ وقر ہو ایمان تو بعد دوجی غرض دسی گئی کہ تسا اللہ بے رسول دی تعظیم کریا جائے سبحان اللہ اللہ اے دو بعد اللہ فرماوندا ہے واتھ سبحوا بکرا تسلی پھر سویرے شام اللہ دی عبادت ذکر فکر کر اپنی عبادت نو چ رکھا تازی میں مستفا نو پہلو رکھا ہے اے جی جس دل دے اندر تازی میں نبی نہ ہوئے ایمان او تھے کیاونا ہے او تھے تے شیطان دا دیر آئے او تھے خنزیر دا دیر آئے او تھے جناب کتیاں بلیاں دا دیر آئے جس دل دے اندر تازی میں نبی نہ ہوئے ذکر روکے فضل کاٹے عیب کا جو یہاں رہے رکرو کے فضیل کاٹے ایب کا جو یا رہے رکر رو کے فضل کاٹے ایب کا جو یا رہے پھر کہیں مرتک کے ہوں امت رسول اللہ کی جس دل دے اندر تازیم نبی دی نہیں ہوگی اس دل دے اندر قطرہ بھی ایمان دا ہو سکتا نہیں توجہ فرمائی ایمان واسطے شرط ہے جناب نبی پاک سرکار دی تعظیم توجہ رکھو تیرے سامنے ایک نبی دی تعظیم دی ایک گل کر کے اگے چلنا وا اللہ دے بندیاں تعظیم نبی دلوں کیتی جاوے ورنہ اتو تو تے منافق وی حضور دی محفل دے اندر جے کے بیٹھ دے سن او جناب حضور سرکار دے پچھے نمازاں پڑ لین دے سن مگر تڈو کھوڑ رکھ دے سن اس واسطے انہاں دی تازیم ماری گئی ہن وی مگر چمونے بے نبی بارگاہ رب در کوئی مقام نہیں جی رکھ دی جا نبی تازیم دلوں کرے گا اس نازیم نبی ضرور دنیا اور آخربر فائدہ پہنچا دی دروے کھوڑ تیرے سامنے قرآن دے حوالے نال تے حدیث سہی دے حوالے نال ایک گل کرن لگا حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم آپ قربان جاما جدوں پیدا ہوئے تے فیران دا حکم سی جڑے بچے پیدا ہونگے ایک سال دندر زندہ رکھے جان دجے سال قتل کی جان ہا جی دجے سال جے سال دندر قتل کرن دی واری آئی اسے سالی حضرت تے برا موسیٰ قل پیدا ہوئی اللہ وحدہ الاشریک مولا نے آپ دی والدہ محترمہ نو حکم فرمایا اینو بکس صندوق وچ پا کے پانی وچ دریا وچ روڑ دے روڑنا تیرا کم اے امن امان پہنچانا واپس ساڈا کم اے حضرت تیمور سا کلیم اللہ علیہ السلام دی اما جی نے روڑ دیتا ہاں جی گل مختصر کرنا ہن اپ دا صندوق مبارک روڑ دیاں روڑ دیاں فرعون دے محل دے کول آٹ کھلوتا اللہ واحد الا شریک مولا نے جدوں فرعون دے محل دے کول کے के آیا ادرو حضرت آسیہ جڑی حالے ایمان دی حالت وچ کوئی نہیں سی ایمان دے نال جناب مالا مال نہیں سی اوہی کفر دی حالت دے اندر سی جاندی ہے جناب اپنی لونڈی دے خادماں دے نال جناب جا کے تے سیر کر دی پھر دی اپنے محل دے نال ویکھ دی کی ایک صندوق کھڑا دریا دے اندر ہاں آن جی فورن اپنے خادماں نو آکھیا نو جھک کے لایا خادمہ جھک کے لے جاندیاں نے حضرت آسیہ دے کول حضرت آسیہ نے کھولیا تے وچ ویکھیا کہ معصوم بچہ ہے جڑا اپنی انگلی منہ وچ لے کے جناب چوسدا ہے تے گزارا پیا کردائے ہے حضرت آسیہ نے ویکھیا تے ویکھ دی انہ نڑ پیار ہو گیا کیونکہ کئی چہرے ایسے ہوں جانا نو پیار ہو جائے اللہ سونے نے دے چہرے انہاں چہرے آن دے محبت اپنی طرفوں ہو پائی ہوں وہ الائی کا اللہ اللہ نے فرمایا موسیٰ صاحب اپنی طرف و تیرے تے محبت پا دیتی حضی و محبت جڑی پائی جب حضرت ہوں آن پوچھتا نہیں آسیا دسے کون حضرت آسیا جاب دلہ آسیا نے قرآن چ نقل فرمایا کیونکہ اس جاب در تازی میں نبی ہوں جواب درا تو آئے نیلی پھر ان آخدیا نے اے میرے تے اکھان کی ٹھارے اے میرے اکھان کی کے ए तवज्जो रख हूं जनाब हजरत आसिया ने जदों इन्ने लफज आखे ने حالت کفر چی منافقت نہیں حالت کفر دے اندر سی لفزا کھیت دی برکت کی ہوئی ہاں جی ایمان ایسا رگ رگ دے اندر رچ گیا قربان جا ہدایت دی دولت مل گئی نے فراہ جناب ہاں جی تتی ریت دے لٹا دینا چو میخا کر دینا سینے تے دی چاٹی رکھ دینی تجرت اللہ دی باہر گاوج فری याद करनी रबली का बी तानू फिल जन्ना ए मेरे पालन वाल मेरा अपने कोल जन्नत दे अंदर घर बना दे ہاں جی قربان جاواں بی بی ہو کے جناب نبی دی تعظیم دی برکت دے نال حالانکہ نبی تے نہیں سی سمجھا اس ویلے تے کفر دی حالت دے اندر سی مگر اللہ دے نبی دی تعظیم غیر ارادی غیر شعوری طور تے جدوں ہو گئی ہے حضرت آسیہ دے کول تے دولت ایمان دی مل گئی دولت ہدایت والی مل گئی جدوں بی بی اکھ دی میرے تے تیرے اکھاں دی ٹھار ہے ایمان انج آج اج دے مرداں اصا پولیس نو ویخ لیے لتاں کوئی پہ ویے لانا بے بنیاد جو ہو گئے وہ سدکے جا اس بیوی بی دل کے جناب ریت لیٹ دی, دی بجائے اپنے آپ लिबरल आखण की बजाय की फरियाद कर दिए दे अंदर अपने कोल घर बना दे ساڈا نعرا تھی اپنا نارا بھول جان سا نعر نعرہ تحقیق آسان کے جناب برباد ہو جاویے ایس جان بھی اگلے جان بھی جی اسا ایک تو جدا چکری رکھنا ہمیشہ ایک نال یہ نظریہ یہی عقیدہ اللہ دلیا کا اور یہ عقیدہ شہباد کلندر کا ہے کیدہ ہے جنہوں تُسا سمجھی پھر جو چمٹے کھڑکون والا ملنگ سی تے کالے جناب فوٹو تُسا بنا کے نچن آلے بخائے ہوں دے نے کہیاں بھائی ماننا نے میں کیا شاہباد کلندر نہیں ہے کوئی اوری باندر جے شاہباد کلندر کی سی میں کیا بدبختو شاہباد کلندر نچن والا چمٹے کھڑکون والا پانگ کوٹن والا ملنگ نہیں سی شاہباد کلندر حضرتِ ملتانی سرکار دے مدرسے دا مفتی سی بابے فرید دا بیلی سی تے فارسی دے اندر شیر لکھے صرف دے اندر کتاب لکھی انہوں نے ہاں جی تاریخ سندھ پڑھ کے وے قربان جاواں آپ نے شیر لکھیا ہے میں شیر سنا کے تاکہ تینوں اج تو بعد نہدری حیدری دی بجائے نہ تحقیق یاد رہنا چاہیے ہاجی مسدکے جاواں شہباز قلندر دا اس نام سی عثمان سبحان اللہ عثمان مروندی رضی اللہ و تعالی انور سرکار اپ دا ایک شیر سنا دنا فرماون دے نے عثمان چو شد غلامے نبیو چاہ یار سبحان عثمان چو شد غلام میں نبیو چار یار اسما چود غلام میں چہار یار شز مکار میں عربی محمد دستیق ڈٹ کے مارنا رہے تحقیق مو کھول کے آکھ نارہ تحقیق سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ فرما اللہ بیا بندیاں مراد پیا کرنا سیدنا موسی کلیم اللہ علیہ السلام دی تعظیم دی برکت دے نال حضرت آسیا دے اندر گھر بنا دے مفسرین نے کرام لکھ دے نے اللہ نے ستیا دے بوہے کھول دیتے جنت دا محل سامنے کر دمٹیا بیبی اپنا محل ویک دیے پی سوالت پر سوال کیا جنت گھر بنا دے ہوں ایک سوال پورا ہو گیا جنت مل گئی مگر اپنے کول والا سوال کورا پورا ہویا کے جا رب کریم تو محبوب رحیم تو अल्ला ने फरमायास तेन जन्नत अंदर अपने हबीब की घरवाली बना देंगे साल कोई नहीं जदों उन्हठेंगी समझे साडे कोल ही बैठीए गुआी बन के मैं रब का गुआढ़ हो गया वहां ना ना अल्लाह दी दरिया के कंडे ते बैठा होजरत यूनर सल सलाम मछली पेट पैने हाजी उरमा ला اتے آل رب دے قریب نے اصان تسیح کے بھی رب تو دور ہونے ہاں کیونکہ اللہ سونے کا قرب جہا او وہ جسم والا نہیں آتا اللہ سونے کا قرب علم توہ والا آتا ہے سلطان باہور فرما مل جب خانے کابے رب علم او کتابی ملیا نہ رب علم او یارا کتابی ملیا اتنا رب رب جی میرا بے یارا مول نہ اوی ایتھے پنڈی بے حساب او جد دا مرشد سبحان اللہ عزت دا مرشد असी यही फू असी छुट को ले अदाबे جو فرمان آخنا سبحان, اللہ. <سلام> <سلام> کے سبحان اللہ. <سلام> خدا دیا بندیاش بن نات خان ویکو بھی آشق بنیا فرد ملا ویکھو بھی آشق بنیا فرد ہے پیر نیکو بھی آشق جی دی پوچھل دیا ہاتھ رکھو وہی آشک بنیا فرد آئے میں چلو آشک بننا سوکھا نہیں جے حضور میاں صاحب رف کڑی رحمت اللہ لکار فرماش کے دی ہے اے رسم قدیمی جلیا نیتی جالے اگلا زخمی توجہ فرما مرد پیا کرنا گل نما نہیں کرتا حضرت سیدہ دا آسیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت سیدہ آسیہ جناب گل جب آخ آئے فر میرے اکا دیارے نبی دی تعلیم کی برکت نال ہے ہن قرآن دی گل کی دے فرمان دی کر دینا میرے سید لمبے فرما نے فرمایا جی آسیا نے میرے اکا ہی جواب دے دیا وہ بھی اگو کہ میرے اکا دیارے ہزور فرما نے جی مورسا کلیم برکت دے نار اللہ سونے نے آسیا نو ہدایت دے دی فراؤ نو ہی ہدایت مل جانی سی سیون جیسے کالے کافر نو ہدایت مل جانی سی جے کدرے لفظ بول اے پہ ای آسی میرے تے تیرے اکھاں کی ٹھار خدا دیا بندہ اتنے گل کرن لگا توجہ کرو کر کے اگے چلنا وا وہ فراؤن سی سونے محبوب سرکار دی حدیث نسائی شریف ویخ حدیث دیاں کتاباں جناب پڑھ کے ویک لے جی حدیث, حدیث, حدیث جنابا ساخیا ہے بڑی طویل حدیث جناب حدیث ہے قربان جاوا ہوں پھر آن جائے کافر جہاں سی ہاں جی وہ اگر جناب لفظ بول بیٹھ دبیتا دی پھر جناب او ہدت مل جانی سی جی حضرت آسیا گئی آخا کی آیا سیا میرے تے تیرے اکان کی ٹھار ادھر جناب حضرت موسا قلیم اللہ علیہ سلام نے ادھروں فراؤ نے ہوں توجہ رکھ ادھر سیے تو لمبے ادھر ہوے مسلمان ہو سننی مسلمان ہوے حضور سرکار دا نام مبارک سنے سن کے انگوٹھے چم کے اکھان تلا کے آخ کورا تو آئے آ رسول اللہ اے سونیا محبوبہ میرے اکھان کی ٹھار تر نام مبارک د ہدایت سی حضرت مورسا کلیم کی تازیم برکت سنی آخد نماز ازان سن کے آخد میرے کملی والا میرے اکھان تیرے نام پہ دیاں نے میرا سید پمبیا سمجھ کے پیا کر دے خدا دی قدم کر گیا نا اللہ دی بار گاہ چ لکھا نے ایسے بندے نو اللہ ایمان دی ہدایت دی دولت اتا فرما دے گا سنی مذہب والے جڑے نے سنی مذہب والے جڑے نے, نے, نے لاکھ ڈول میں نبی دی دولت مل گئی ہے قدی مولا سونے نے تو اسلام لے جا دا ٹولا ہے جیڑے آخری نہ تے نہ سڈیاں تے نہ آیا وہ سمجھ نے फिर आखद कोसिया मेरिया अखा ठरदिया ने हम आप ही चुन लै पासा के चंगा है एक हजरत आसिया वाला पासा ही दूजा फिर वाला पासा केंगा जे بولو تو سی حضرت آسیہ والا پاسا قربان جاو توجہ فرما جناب جنابی تازی میں نبی دیا برکت ویخ دعا کر اللہ شالا ادب دی دولت عطا فرماوے قسم خدا دی اے دولت بندے نو پار لے جاندی ہے جی مل جائے کھڑی رحمت اللہ فرماؤں نہ سو ناسلی بے ادب مک سو ناسل تین درگاہ ہے وہ منزلی بج یا دبی دے یار پہنچ نہ سکے یا کوئی ہائے ہائے بے ادبات مد نہ سلی بے اد مدسوت ناسلی نہ درگاہ دھوئی اور بازی ادب دے منزل یوتے ادب پہنچ نہ سکے یا کوئی کلندراہوری علامہ اقبال تو پوچھ اللہ اقبال بھی کوئی بے بھی نہیں سی وہ بھی ادب والا سی تدو علامہ اقبال پتہ لگا اے شاہ فہد دا جڑا پیو ہے شاہ ابدل عزیز سعودیہ دا بادشاہ اللہ ما اقبال نو پتہ لگا کہ جدوئے تھو مسلمان جاندے نے حضور سرکار دے دربارے پر انوار دی خاک کے جناب اپنے متھے تے مل دینے اپنے چہریاں تے مل دینے حضور سرکار دی جاڑی چمدینے حضور سرکار دا فرش چمدینے جا کے تے اناکھنا شرک پیکر دینے سجدے پیکر دینے صدقے جاما اللہ ما اقبال قلم در اللہ ہو ری تو اقبال نے جواب لکھیا آوے کلیا تو اکبال فارسی پی جے اقبال نے ایک روبائی لکھی آخو تو سنا دیا کلندر لاہوری نے روبائی لکھی اتو ہمی رے دوست تم یا میں گیر ساگ رے دوست کے باشیدہ ابدی اندر برے دوست سوجو دے بے بم کے در دوست فارسی سمجھ آئی نہ آن اٹینشن آ سچنڈیز نو پرابلم سور خانی قوم دی زبان اسے گی اسنو رسول اللہ اللہ دے پاک محبوب دی بولیاں کتنے اللہ دے پیارے فارسی بابا فرید بول دا سی عربی رسول اللہ بولتے سن عالی حضرت دفاع بھروی عزی ملبرکت سرکار تو سد کے جا پتا وردوی دس آپ دسویں جلد پرانی میں لکھا ہے فرمایا عربی فارسی اور اردو کی طرح وہ زبانیں جن کو اسلام اپنی خدمت کے لیے پسند نہیں کیا ان زبانوں میں بلا حاجت گفتگو نہیں چاہیے ان زبانوں سے منفقت پیدا ہوتی ہے سدکے جاوا تیری بصیرت تو آج زبحان اللہ اور کئی رضوی جناب کئی رضوے کئی رضوے کئی رضوی کئی, رضوی، کئی, رضوی، کئی رضی آجنے میں جناب راڑ لڑ کے جناب انگلی شاڑے پاسے لگے کڑے نہیں ہاں جناب اللہ درہ دے فتوے تو آٹک ہے رسول اللہ دے زبانہ تو آٹک ہے کملی والے سرکار دے حکامات تو آٹک ہے خدا وعدہ علاہ شریک مولادی قسمے توجہ فرما کلندر لاہوری ایدر ویخ تیرے سامنے گل کر کے اگے چلنا وہاں یاد رکھل رہے فارسی زبان دے اندر ساتھے اسلام دی روحو پئیے باب فرید دا کلام سانو فارسی اج مل دائی حجی شیخ فرید تار دا کلام فارسی دے اندر مل مسنوی رومی فارسی دے اندر اللہ ما اقبال دا کلام فارسی دے اندر حجی اللہ ما اقبال پہ فرماؤں دینے اے عبدالعزیز جڑی شیخ دا کی شراب کہتے ہیں ایدہ ذکر دے سادی اللہ کریم یہ کرتا ہے یہ وہ شراب ہے جس کو شراب تہورا کہتے ہیں جس کا ساقی مدینے میں بیٹھا ہے آہا آہا آہا قربان جاوا لاما اقبال فرماؤں ابدل عزیزی آدھے نے کسی نے کچھ نہیں آخنا چاہیے نام لیا سو کہ نہیں سلیا آ جڑا آشک ہوتا بول مول نہیں ہوتا لوٹا لوٹا آشک نہیں آتا मत तो आके गोल मौल जी हर पास रवो मौली जी किसी कुछ नहीं आखना चाहिए सारे ठीक ने जिथे कोई लगा लगा ही रवे میں کہا وہ پیو درج لارا ہوگا لڑ کھان جوگا مسلیا مگر خدا وا دریف کی کسم کلندر اقبال تو سد کے جا نام لے کے آخد سجتا نہیں میں اپنی بلکان دے نال محبوب دے درد جاڑو پھیرنا اللہ آلہ آئیے کوئی خدا دیا بندے اللہ دعا کردب دعا دی دولت فرماوے سلطان والا رفی ن بے ادب ya rana saariya dabdi be adbaan e تھی وانجے وجے جڑے مڈ قدیم دے کھوتے کتی نہ ہوں رانجے मिट्टी देते कदी ना होंगे काजे जा बहू उ तो जहानी वाजे سمجھ آ رہی نے گونج کے ضمیر جاگتا نہیں پیا شکر جی جاگتا جدو ضمیر جاگیا مسلمان دا دنیا دی کا پلٹ جانی ہے اسی جاگ اکھا اکان جاگیا پر دل ستے پے آہ اللہ میں اقبال فرما دل مر دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مر دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مر دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کوہل کا چارہ دل زندہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں دل زندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے دل زندہ وہ ہوتا ہے جس کو غیرت بغیرتی کی فکر ہو عزت بے کا پتا ہو نیکی بدی کی پہچان ہو شرم اور بے شرمی کی خبر ہو جس دل کو نیکی برائی کی تمیز کا احساس ختم ہو جاتا ہے وہ دل ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جاتا ہے مردے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مردہ وہ ہوتا ہے جس کو کہ جس کی جان نکل جاتی ہے اس کو سور اسرافیل اٹھا لیتا ہے ایک مردہ وہ ہوتا ہے جس کا غیرت اور ایمان نکل جاتا ہے یہ ایسا مردہ ہے کنجر نو سور شرافی لاکھ بارہ مارے اٹھنا قسم وا دور شریک مولا دی دعا کر اللہ شالا غیرت اور ایمان دی دولت فرما گیا ہوں توجہ فرما میں ترے سامنے پہلا اس ملاد پاک سرکار دسیا تازی تے میں نبی برکت تیرے سامنے دسی ہے کن اللہ دیا بندیا توجو فرما ہوں یہ شرطان قبول ہون ہوج پہلی بار نہیں سنو گے دے یہی سن دے رہے ہوں ملاد کراو تے بغیر حسابوں جنت بغیر شرطوں جنت तू अज जनाब नवे कम क्डी बैठा न शर्त ने मगर मैं तेरे सामने हकीकत बिलारा और रियाजत रख देना वहां मैं छुपावना नहीं मैं जानेबदारी नहीं करनी मैं डंडी नहीं मारनी हक सच कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक نے اب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فردند ان غور نال سمجھ پہلی شرط نبی پاک دے ملاد دے قبول ان دیئے وے کہ ملاد کرا ان والا صاحب ایمان ہووے کی ہووے انتہیں پتہ ہے ایمان کنو آخدے نے او کی شرطہ نے مجال ہے ایتھو میں شروع ہو جانا اوہ تھے ایک بندہ ہو جا نہیں ہوا جنوں ایمان دیا شرط کا پتا ہوگا پر تینوں کی ہوگا تیرے پیرا آج, آج کل دے کے پیروں پتا کون جاتبے دمان بڑے بیٹھے نا گوسے زمان اس روسے زمان کو ایمان کی شرط ہوگا پتا نہیں ایمان دے پتا نہیں میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ایمان روزانہ نواں کر کے سمیا کرو उदा दिया बंदा दरवे चादर लग जाग लग जाग धबे उतर जाए मगर कैसी बद बखती हांजी ईमान की चादर मैली हो जाए नहीं हांजी जो कोई तेन धोवन का मनसूबा भी दसे ओ भी दुश्मन पै जाने ओते पै जाने ہے کون آگیا ہے جہاں سانو ایمان دسن آگیا ہے مولوی سام اپنے کول تو اپنا ایمان اپنے کول رکھ مگر یاد رکھ لے خدا بہت اولا شریک مولا دی قسمیں اوہ سمجھ لے کپڑے تھے سونے پانے میں فل دندر عزت کراؤناستے ہیں ما دے میدان چیزت ہو دی ہونی ہے جد ایمان دی چادر چا صاف ہوئے گی بلکہ میں تو آکھاں گا دون جہان وہ سور نے جن اللہ ایمان دیک ملتا فرما ہوں سن لے کن کھول کے ایمان کس کو کہتے ہیں وہ تصدیق کو بےواج آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جو تین لے کے آئے اسلام سارے دلوں سچا مننا مطالبے ویڑے اقرار کرنا کوئی پچھے مسلمان کھنا الحمدللہ میں مسلمان ہاں یہ ہے ایمان بولو کی سونے نبی پاک سرکار دن دلوں سچا مننا اے ایمان ہوں یہ شرط کی نے توجہ رکھ شرط وے ایمان مننے تو بعد نبی پاگ دے دین ہاؤلا نہ سمجھے استخفاف دین کفر ہے اے نہ سمجھے کیا سانباد پر عذاب ویکھیا جاوے گا کی ہندہ ہے ویکھیا جائے گا عذاب کچھ نہیں ہون لگا مولوی آئے میں ڈراندے پھر دنے سانوں یہ استخفاف دین ہے کفرائی مانوں خارج ہو جاوے گا اسہاں نبی پاک سرکار دے دین دینوں ہمیشہ تعظیم دین نگاہ نار ویکھے دو جی شرطے وے نبی مزاق نہ جناب, جناب دین والے بندے کا مزاق نہ اڑا داڑی شریف دا مذاق نہ اڑا حضور سرکار دی سنت مبارک ہر فرد ہر حکم نو اپو اپنی جگہ تاظیم نہ کھے جی مزا آ, کُڑا ہوندہ ہے تے کفر پیا کردہ ہی بیمان پیا ہوندہ ہی اللہ قرآن نے فرما ہے ام تستہ زیون نہ آیات اللہ مدہ نہیں آیا درہ گونج کے کہے دے سبحان اللہ اللہ فرماوندا ہے قران مجید دے اندر کیا اللہ دے دین دا ہی مذاق کڑاون دے ہاں جی اساں تے جدوں وی جناب چار بیلی بے جان تکیے دے اوتے جدوں کوئی گال مذاق دی آویں گی یا مولوی دے سر واواں گے یا جناب جی دین دے اوتے آن کے مقام گے مذاقاں ساڈیاں دین دے نال ہوندیان نہیں اللہ وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے فلماں ویکھ لا فلماں دے اندر دن نبی پاک دے دین دا مذاق کڑایا جاندا پیا میں اک فلم دا بورڈ پڑھیا پہلا سجدہ تے سجدہ کیویں پیا ہوندا ہے چولی دے اندر کنجری بٹھائی پیائی تے جنا پہلا سجدہ تھا فلم بنی کھڑی ائی پھر میں جناب گل کیتی وے گندے اندر تے نال ایک بیٹھا سی بے کھڑ کھرد اللہ آندا مولی جی مارتی اے فلم ویکھ کے پیاوناواں اس دے اندر تے او سجدہ مصیتے کرن گیا اے میں کیا پتر مائی اے تے پیا تو تانوں بے ایمان کر کے کافر نے مارنا اے ہن اللہ سونے دا سجدہ کرنا سی اللہ سونے دی تعظیم نال حقیقت سمن کے کرنا مگر جناب جی سجدہ کرن گیا پی آئے اپنا جناب کیمرا جہاں جناب پیا بنا ہے اس طرح سجدہ پیا ہوں مینو قسم و دا شریف مولا جی کسی نے تو رنجیت بنیا پھر ایک ہی ہے مداح نبی پاک دین دا پہ اڑاؤن دا ہی اے سب کفر بن جان دا ہی مذاق جنے نبی پاک سرکار دے دین دا جنامی اڑایا اللہ دا قرآن فرماؤن دا ہے قد کفر تم بعد ایمان کم اپنے ایمان تو بعد تو سا جدو مذاق اڑایا کافر ہو گئے جے ایمان و خارج ہو گئے جے اللہ دعا کر اللہ شعلہ نبی پاک دے اسلام دین دی تازی اے فرما شرط ج کسی بندے داڑی والے ویخیا ہے ویک کے آدھے شہیدیا بکرا جانا ہی پیا ایمانسو آدھے نے کہ نہیں آدھے میں اپنی کن بتھیروں کے منہ سرزے قدیم پر جو نظری مولوی محفل میں ان کو مور دے الام کی جی اے جناب او سلے مذاق اولان لگ پہنگے میں نو قسموا دے اولا شریک مولا دی جس نبی پاک سرکار دی سنت مبارک دا مذاق جا اڑایا ہے انو بکرا توہین چاکی تی ہے حضور دے دین دی توہین وی کفر بن جان دی جے حضور سرکار دے دین دا مذاق وی کفر بن جان ہے حضور سرکار دے دین, دین حولہ سمجھن والا وی ایمان و خارجو جان دا ہے اور توجہ رکھ جناب جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وس سرکار دے دین نو جڑا حق نہ سمجھے وہ بھی بےمان ہو جانا جی جی نبی دے دین بر حق نہیں کیویں حضور سرکار دے دین نو ظلم سمجھے کئی خردے آخر نے او جی انسانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ تو وحشیانہ قانون ہے یہ تو ظلم ہے انسانیت کے ساتھ سنیا کبھی اخبارات پہ جنوں جن آخد بد نظیر جن خنزی انسانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا تو ویشیانہ قانون ہے میں کہ اچھا جی پولیس مقابلے چ بندے مار دی جائز ہے اسلام آخدہ چور دٹ دا چور دا لور دکھا تو آڈت نہیں آخر کی گبرا لگ پہ اسلام دا ہاتھ کٹ قرآن پڑھ دوں سارے کو سارے کا تو फरमाया चोर मरदोवे भावे चोर अवरत होना दोवाले हाथ कट दो हट कट दो फिर चोरानू नशा के गोलियां मारना यह सजा इंसानियत वाली چوردہ ہتھ کٹنائے ویشیانہ قانون قسم واہ دولہ شریک مولا دی سون لے فتوہ میرے نبی دے دین اسلام شریعت دہ حکم جیڑا نبی پاک سرکار دے دین نو برحق نی سمجھ دا سمجھ دے مولویاں دے بڑھائے مسئلے نے اے جناب جی ظلم زیاد تیئے तों वास्ते हुकूक औरतों वास्ते जड़े हकाम बने औरत हक ना समझ समझने औरतों वास्ते भी मर्दा वास्ते भी हक जे हक इस्लाम ने हकाम बनाए ने जो बंदा उन्होंने या औरत उन्होंने हक नहीं समझेगी जनाब जी मर जाए रमजान के महीने हुसल दिता जाए उन्होंने समे دتا جاوے دے خلاف وچ اور دفن کیتا جاوے جنت وچ۔ ابو جہل دے نال جہنم دے سڑے گا قسم وادہ اولاد شریف مولا دی عبد اللہ بن نبیدا جنازہ میرے مدینے دے تاجدار پڑیا قمیص اپنا دیتا قبر اتر گئے فرمایا اے نو کچھ فائدہ نہیں دے گا کیونکہ ایمان دے کول کوئی نہیں سی فلانا جا کے میرو جی فلانی مر گئی رمضان فلانا تر گیا مکے مدی میں کیا چلیا جس نبی دین نق نہیں سمجھ وہ پکا بئی مان لانتی <تصفح> ابو جہل کافر وہ نا ملاد قبول نہ وہیں کبول ملاد والا بھی لانتا بھیج دئی یارویں بھی والا بھی لانتا بھیج دلہ فرما میں بھی لانت پاؤں گا وا لانت کرے بندے بھی لانتا پاؤ سمجھ ل سونے محبوب سرکار دے قانون مبارک نرحق سمجھے ہن اگلی شرط حضور سرکار دے قانون تو آلہ کسی اور دے قانون نو نہ سمجھے جس نے کسی غیر ملکی قانون برتش لا کو آلہ سمجھ لیا اور سمجھا اب نیا دور ہے اس میں وہ پرانا نہیں جل سکتا اب نئے دور کی بات کریں نئے قانون کی بات کریں اب جناب انگریز کا قانون چل سکتا ہے نیا دور ہے اس نے آلہ سمجھا کافر کے قانون کو وہ ایسا کافر ہو گیا لاکھ کلمہ پڑے کوئی کلمہ قبول نہیں لاکھ گیارہویں کرے کوئی گیارہویں قبول نہیں لاکھ بارہویں کرے کروڑ دے گینا لا دے اس لانتی دی کدی بخش جو دی نہیں جنہیں غیران دے قانون میرے نبی قانون تو آج آئے ایمان دسو ہو سکتا ہے واہ ایک لانتی نے اگلے دن اتنے لانتیاں نے تقریب جلسہ کیتا لاہور درد انہیں آخیا اگر سود میں گنجائش نہیں تو پھر قرآن چھوڑنا پڑے گا ایمان نار دس وہ مسلمان ہے بولو تو صحیح नहीं। नहीं। لیکن ان کھردلوں کو میں نے دیکھا ہے وہ محفل ملاد میں بیٹھے ہوئے تھے ملاد منا رہے ہیں اور کہتے ہیں اگر سود کو حلال نہیں کیا جا سکتا تو قرآن چھوڑنا پڑے گا وہ کسے سکھ دسل تلاد پا کے بہ کے منافقت لوگوں دوکھا دیا پھرنا ادرو یہود چڑائی کھڑے جے ادھر قانون مستفا سرکار آدھے جے نم دور دورچ نہیں چل سکتا حالانکہ میرے مدینے والے دا پیغام قانون ساری خدائی تے تعنات واسطے جے کیا تک واسطے صدقے جاوا حضرت علیہ سلام اللہ دے نبی نے جدو نہ آنا میرے نبی دا قانون ہی چلا اونا سونے قانون حضرت نبی قانون حضرت سلام نے پھر ہونیے ساری زمین تے ہر پاس ادل ہی ادل ہو جان ہر پاسے انصاف انصاف ہو جانا پھر بکری تناب شیر کٹھے پانی پیو گے کدو جدو میرے مدینے دے تاجدار کا اسلام آ جاوے گا جنہیں آلہ سمجھا وہ بھی کافر ہو گیا جس نبی پاک سرکار دے قانون تو آلہ غیر دن قانون محض برابر چا سمجھا سو آپ کی بھی ضرورت او بھی ضرورت وہ بھی پہلے قسم کا کافر بن گیا وہ بھی ایمانوں خارج ہو گیا او دی کوئی کوئی عمل مولا دی بارگاہ قبول نہیں جے ہو سکتا جنہیں خدا رسول دے نال خیران برابر چا کیا جے اللہ وحد شریق مولہ کی سمے تبجو فرما جس بندے نے جناب برابر نہیں سمجھا چلا یہ بو جہل کا کافر ہو گیا کسم بہد اولا شریک مولا جی اپنے دل کے اندر ہاں سمجھے کہ میں ہر قانون حرام ہے ایک ہی قانون فردے جنو اسلام آخر نے پھر کئی بھئی ماں ناخدے نہیں او جناب جی یہ طالبان کے اسلام کی بات نہ کرو اب تو روشن اسلام کی بات کرو میں کہ کردلے ہو اسلام ہی روشن اسلام کوئی ایسا نہیں ہو سکدا جڑا ہنیرے والا ہوئے جدو تُسی آخدے جے روشن اسلام پھر دسو تاریخ اسلام کیڑا ہے ادرو اسلام اخدے جے ادرو تاریخ اخدے جے ایک قدی نہیں ہو سکدا جی اسلام ایک ہی ہے وہ ہمیشہ ایک رہے گا ہمیشہ روشن تھا اور روشن رہے گا اللہ! کی خیال ہے کہ اسلام دی آج کوئی نئی روشنی آ گئی ہے روشن اسلام کی بات کرو طالبان کا اسلام کی بات نہ کرو طالبان کا اسلام نہیں اسلام محمد مستفا کا ہے طالبان کا ہے اسلام میرے مستفی کریم کا ہے اور وہ کوئی رہنا ہے اور صرف کسی دی ضرورت نہیں وعدہ کاٹا کر لوے یہ پلاسٹک کے قانون یورپ کے بنے ہوئے ہیں یہ چم ورگے قانون ودا لو کٹالو ترمیم ہو گئی یہ ترمیم لانتی قوانین میں ہو سکتی ہے مستفی کے قانون کو اللہ نے اٹل فیصلہ کر کے ایسا بنا دیا کسے نبی کو بھی چرت نہیں نبی کے قانون میں مداخلت کریں سو لو ببانگے دہل میرے مدینے کے تاجدار قانون کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی اور وہ ایسا قانون ہے جو ساری کائنات کے لیے ایک ہے یہ جو لوٹنے کے طریقے ہیں یہ قانون نہیں پاکستان کا اور ہندوستان کا اور ہے جی عرب کا اور اجم کا اور ہاں جی برطانیہ کا اور یہ جگہ جگہ کے علیحدہ علیحدہ قانون بنے ہوئے ہیں ارے یہ کوئی قانون نہیں جزوی قانون نہیں ہوتے قانون ہوتا ہے کلی اور وہ قانون ہے تو میرے مدینے کے تاجدار کا ہے جو ساری کائنات کے لیے ایک ہی ہے کی خیال ہے وہ ارب والے آستے بھی وہی ہن گل قرآن دی سنا دیا توجہ ہے کوئی نہ ذرا ڈٹ کے بولنا سبھان اللہ میری تقریر واسطے ذرا غیرت ایمان چاہیے کرنا خدا میں میں اللہ شریک مولا دی قسم توجہ فرما جھگڑا ہو گیا توجہ فرما جھگڑا ہو گیا چھڑا ہو گیا ایک کل من والے دا یہودی دجی ہوں جدو جھگڑا ہو گیا تو فیصلے واسطے یہودی نت اچھا ماں گال میرے والدی ہو نیئے گال میرے والدی ہے وہ کھچدار سی نبی سید لمبی دی طرف اور جے عقل میں پڑن والا منافق سی وہ کھچدار سی کعب بن شرف یہودی والے انہوں پتا سی اتھ رشوت چل جانیئے حجیت یہودی نو پتا سی محمد عربی پاک نے فیصلہ ویچنا نہیں کچی تے یہودی نے حضور دی بھارگاہ دے اندر لیاندہ میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم نے حق ساتھ دا فیصلہ پاوے یہودی دشمنتی یہودی دے حق دے اندر کر دیتا کیونکہ حق ہو دے ہی بندہ سی حضور نے ہو دے حق دے اندر کر دیتا جدو فیصلہ ہو گیا ان منافق جڑا تھی کل میں پڑھنوالا اندہی یارا اُرا عمر بن خطاب گول چلنے ہیں امریکہ خڑکایا حضرت پہلا تیرے نبی فیصلہ کر دیتا ہی حضرت عمر بن خطاب اندر گئے تلوار لیا کلمے پڑن والے دا سر وٹ کے سٹ دتا فرمایا جنو رسول اللہ دا فیصلہ قبول نہیں عمر دی تلوار فیصلہ کر دی عمر دی تلوار فیصلہ گر دیئے او خود آدیا بندیا جدو ادھر بندہ ہن وڈ چھڑیا بندہ وڈیا گیا انتے جناب او دے نال دے جڑے سن ان سیرتے لتر وجہ تے نس کے حضور دی بار گاوج پہلو کھٹ دے سن یہودیاں والے تے جدو لتر پیاؤ کھاوے لائیا پھر آگیا رب یاد اللہ ما اکبال قلندر لاہوری رحمت اللہ لائے فرماؤں دنے اس دیر کوحن میں ہے غرز مند پجا اس تو کرتے یاد پہلوں خدا یاد نہیں آؤں گا جب لے پھر راب رب یاد آئی اللہ دیا بندے حضور تھی بارگاہ آ پہنچا میرے مدینے داجدار دے کو آن کے منافک فیصلہ رکھیا تیرے عمر سڈا بندہ مار چڑیا نبی خاموش لے اللہ بول گیا رب بول پیا سبحان اللہ رب بول پیا اللہ نے فرمایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئے آئے آئے آئے. رب نونتا فیما سجر بین ملا یا دفی انفسین ہار جما کدیتا ویو سل مسلی م یا یادرہ گونج پہجے سبحان اللہ روزانہ جاگ سفر میں کردہ رہا تھکے تسی بیٹھے جے توجہ کر میرے مدینہ دے تاجدار چوپریا اللہ بولیا اللہ فرماؤں گا محبوبہ میں تیرے رب دی قسم کھا کے آنا रे रबिया रब की कसम खा के आना यह चेरी मन वाले नहीं होना चिर अपने झगड़िया झेड़िया अंदर फैसला तेरा ना मन गे फैसला اللہ قسم کھا کے رب نت اچھا اللہ نے گل کی فرمائی جگڑیا کاگڑیا چیڑیا فیصلہ تلا ویخلا سی پیا زمانہ نماز واسطے پج کے مولوی کول گے مولوی جی دسیا جائے روزے واسطے پج کے آنگے مولوی جی دسیا آجے زکات واسطے پج کے آؤ گے مولوی جی دسیا آج جدو جھگڑا ہو جاوے گا پھر مولوی یاد نہیں آونا پھر قرآن یاد نہیں آونا پھر نیا گے ان فیصلہ ساڑا قرآن دے نال کر پھر انگریز یاد آ جانگے اللہ نے پہلوی یوی گلوے کے اس سونے نے فیصلہ کر دیتا ایمان واسطے ضروری ہے اپنے چگڑیاں دے ویلے فیصلہ محمد عربی دے قرآن دے مطابق کریا دے سرکار دے دین دے مطابق کریا جے اللہ دے بندیاں توجہ فرما جناب جی ہاں جی ایمان واسطے شرطانی توجہ رکھ آج جناب جی ایمان واسطے جڑیاں شرطانے او ختم ہو گئیاں آج ایمان اس اپنا گواہ کے ہتھوں بہ رہے اللہ دی قسم کر کے اندر ویکھ اس وعدہ اللہ شریق دی قسم جس تے قبضہ قدرتج فقیر دی جان جے حالت بنی پئیے آج اج کل دیاں اسلام نے عورتاں دے واسطے اسلام نے عورتاں دے واسطے احکام رکھے نے عورت کنے کپڑے پاوے کس طرح कपड़े पावे हाँ जी औरत किया गया चेहरा चेहरे तो अलावा तो जनाब जी अपने पैर जनाब कपड़े कपड़े कपड़े ऐसे जनाब आजाद दिस ऐसे जनाब बरीक ना होवन के आजाद बारो दिसन वरना मदीनाजदार ने फरमाया ऐसा जमाना आएगा जिसने अंदर और कपड़े पाके नंग हो मेरे मदी تاجدار نے فرمایا انہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگڑی او کیڑے کپڑے یا چست ہوگ پیا سے چپٹے کھڑے ہوں یا پھر بری کو جالیا پتلے کپڑے جیڑی عورت نے انہے پان خالی حلال سمجھا آرام نہیں سمجھا وہ کافرہ ہے مرتدہ ہے مکالا ملدی پھر دیئے تے سمجھے دین مستفا کریم دا برحق کے جڑے ساڈے فرض نے وہ ضرور فرض نے اللہ ہوں جناب جی توجہ رکھو مسلمان تینوں یہ گل کسی نہیں سنایاں سن لے پھر پتہ نہیں وقت ملتا زندگی ساتھ دے کہ نہ دے وے ایمان اپنا جو لے جا محکم دین سیران سنیا جے اخنگاہ شریف والے آپویں سدی جو ہوئے بیٹھے تے روپ ہے بولا رو میں پوچھا ضرور کیوں روئے جو فرما میں مراقبہ کیتا ہے چودویں سدی وی مینو ایمان کسی نصیب والے کو نظر آیا تو میں فکر پہ گیا این ایمان ختم ہو جانا مسجد ہو گیا نماز ہونگیا ایمان ہی کوئی نہیں قبول کیڑی شہ توجہ رکھ ہوں عورت نوزب اللہ احمد اللہ دے پاک نبی نو نج دی سکول والی کڑی حق نہیں سمجھتی او کپڑے آندی ہے ڈولہ کڈا چاٹا کھولا छाती बार हो पिनिया क्ढ़िया होवन कपड़े चुस्त होवन यारे فرنڈ بوئے ہوئے میں آوا میں میں پکنک مناواں جب گانے جو مرضی کریے الا شریق مولہ کی جسکنجری عورت نے اللہ نبی نے جہاں چادر چار دیواری کا حکم کیا ہے جہاں دین نبی پاک دے گئے سی دا خاتو نے جنت ندے کے حکم بے گانے اماں عائشہ صدیقہ نو اللہ دا جو فرما کے آوے جس عورت نے سمجھیا او حق نہیں ساڈے تے زیادتی ہے او مرتدہ تے کافر عورت ائی اودی او بخشش نہیں ہو سکدی جننا چرتا با نہیں کرے گی سچے دین اسلام نو سجا نہیں مننے گی اللہ دے دین نو برحق نہیں سمجھے گی اوناں چہرہ عورت مسلمان ہو سکدی نہیں پیو دن دے کھلیا پروگرام آتے ہیں یہ برخا مولویوں نے ہمیں تو شانہ بشانہ چلنا چاہیے کوئی ہیں بولو صحیح سی لاکھ لانا تھوک حساب پر پرچون کیوں پہ جس درجے کا آگوں کڑدا دلیاس ویلی ہو ہاں جی دلیا ساری پنجابی زبان نے تر قسم ایک دلہا ہوں کڑدلا ہوں ایک دگڑ دلہ ہوں کڑدلا دلہ ہو جیڑا نبی پاک سرکار دی شریعت کے خلاف بے غیرتی دے کام کرے بے غیرتی دے کام کرے تے نو سمجھے حرام کرنے نو حرام سمجھے پھر کرے جیڑا حضور دلہا بے غیرتی نو جائز سمجھے وہ ہوں کھڑ دلہ غیرتی نو سگو ترقی سمجھے وہ دگڑ دلہ ہے یہ ونکیاں پچھاڑ لی جنسا کا پتا لگ گیا جی لاہوروں آیا وا ما جی میں اشتہار نہ پڑھا جاوا مر فائدہ ہی کو نہیں تینو جنسا بنکیاں ساریا سمجھا جانا oh. oh. توجہ فرمان لا دیا بندے دروے عورت نبی پاک سرکار دے دین بر حق سمجھے مرد برحق سمجھے ہر حکم ناظیم عزت کی نگاہ ویخے گنا کرنا اور مگر گنا کو جہر سمجھ لینا کفر ہے کوئی حرج نہیں یہ کیا ہوتا ہے ایمان و جو ایسا آدمی ایتھوں دے گا پکان لگے لاہور تیکر تنڈتا چلا جاوے کی ہے جی میں ملاد پکائی کڑا ملاد آخے گا انتیا میرے دین نو سچا نہیں منیا تے بہتر تن حسین دے شہید کرا چھوڑے واسطے میں پتھر کھے میں لہو لہان ہوا دے واسطے مکہ چھ مدینے آیا وا جاستے سوا لاک صحابی شہید کرایا بئیمانا اس دین نو سچا نہیں پہ مننا اپنا دین یہودی والا نواں بڑائی کھڑا جس کو جدید کہتے ہو جدید اسلام کہتے ہو اور جدید اسلام جو ہے وہ کفر سے بدتر ہے جدید اسلام منافقت کا پلندہ ہے اسلام وہی ہے جو پرانا ہے وہی ہے جو پہلی شرط ایمان ایمان تو بعد اگلی شرط سن ایمان تو بعد ضروری نیت صاف ہونی چاہیے نیت یہ نہ ہود پیا کرنا جہا سال پورا مکالا ملنا انہوں لا چاہیے مول بھی نہ دکھا آخر وا جیوا با جی تھی آشک رسول تال آشک ہی کوئی تو میری گل بن جاوے میں پھر چورا فیری آوگا عاشق بھی بنی آوا گا نیت بہڑی والے دا کوئی ملاد قبول نہیں ہو سکتا نیت وکھاوا لوکان دا نہ ہووے جس سونے دا ملا دے وکھاونا انوی مقصود ہووے پھر آل جا کے ملاد قبول ہون دے توجہ فرما تری جی شرطے وی تری جی شرطے وی نیت صاف ہون تو بعد رزق حلال ہونا چاہی دے رزق آل آل آل حلال, آل حلال ہونا چاہی دے مر لوکان دی جے چوں کڈ کے دی ہزار کڈیا دس ہزار ملاد پہ وہ تو آ گیا بول بھی اوسا کہ باہ صبح اللہ جنتی ہو تو ایسے ہوں جس نے دس ہزار ہزار کے ملاد پر لگا ایک مول پیا کے حضرت صدیق اکبر نے کہا جس نے ایک روپیہ ملاد پر خرچ کیا وہ میرے ساتھ ہوگا حضرت عمر نے خر... کہا ایک روپیہ جس نے ملاد پر خرچ کیا وہ میرے ساتھ ہوگا حضرت ع... اسمان نے کہا جس نے ایک روپیہ ملاد پر خرچ کیا وہ میرے ساتھ ہوگا ہاں جی حضرت علی نے کہا جس نے ایک روپیہ خرچ کیا وہ میرے ساتھ ہوگا میں کہا موہلی جی جد چپیا جنت چارہ بہار چڈیا جے مل کو پنجاب روپیہ دن کی دی لڑ کہ <تصفح> واہ میں جنت سوکھی وکدی نا جی کرونا پتی نے جنت لے لے کے وقری رکھ لینی سی سان تو بڑا نہیں دینا کی خیال ہے ویلی وہ میں کیا بس وقتا جنت دا مول اس ملا کولنا پوچھ جنت کا مل پوچھنے خود وہدار کول کو اللہ فرما مزہ نہیں آیا جرا گونج کے کہہ د اللہ اللہ, اللہ فرماؤں بھائی مان وال تو جانتے مال لینے جنت ننو عطا کی تیئے اور مولا نے ملکی رکھیا ہے جانتے اے نہیں جدو جانتے ان دیواری آوے وہ ایسی شاب گا ہو تو تو کلے چلیا ہے میں شب و روز ہوتل پہ چرگہ پاڑنے کے لیے جا رہا ہوں تھے تو جان حسین جیسی لگ ہے تو پھر جنت کے مالک بنتے رپیا چون رپیا او چار یار ہےٹا ہاتھ رکھے ہی کوئی نی سد کے جا سد کے جی باہر حال چلو کوئی نی اصا بھی یہ زلم کر لیے آ گا جانا تلادیا بندے آ توجو فرما نا خانہ دا تو کوئی دین مذہب ہے کو نہیں ایمان نال ہوں بھی ایک بہلی دہڑی منڈا ناچ پہ پڑھتا سا بیلیاں پیسے دیتے نے ہوں میں حیران ہوا پیسے رسول اللہ دے نام سے ملے نے بوتھا اگریز والا بنا ہی پیسوں کا پیسوں ایمان دسوئے او مسلمان یہ بہل رسول اللہ دے نام کی ہے یا انگریز نام کی بولو تے سی تو نبی سنت رواں کے خنجر ہزور شرم نہیں آجنا میرے آکن تکلیف نہیں ہوں لقد کم رسول عزیز علیہما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین روف الرحیم اللہ فرماؤں دا ہے میرا رسول جڑایا ہے تو آڈی مشکت و تکلیف دین دیجئے او ایمان والے او تو آڈی مشکت و تکلیف دین دیئے حدیثیں چاؤں دا ایمان والے دیکھ پیرا لگے آکا فرما نے تکلیف میں محمد نوی تو امتی جہنم جدو پیا تو حضور ن تکلیف نہیں ہونی سمجھ آ رہی ہے توجہ ہے کوئی نا ہائے ہا ہا توجہ فرمان لا دیا بندیا رونا چاہیے کسی نہ کٹی ہوبے جیب کٹن دے دو طریقے جے ایک کلاشن کو کھا کے ایک پینسل دی مار مار کے کلاشن کو کوف والے تو واپس آ جاندے نی, مگر پینسل والے تو واپس نہیں دے دعائی خدا دی پیسے اپنے حلال والے عزت کی کمائی نہ ہو مت بےٹی پی سیوے بیٹھیے شام نو بھوجا بھر کے آبا बैठा खैर मुस्लिम शरीफ कमी ने सारे बैठे ने हज हज करने वाले भी बच बैठे ने फिर आता कटिया भोल लाल कि ने आ जनाब सिर दबा लग पी फिर बोतल पैपसी पी पिला इमानदार दस انجدے بےغیرت ماں پیو جہی وہ جدو پیسہ کما کے بیٹی دلا در منا رحمت نہیں لگ سکتا میرا مدینے کا دا تاج داری خیرت آیا سی خیرتر سبق پڑھاؤ واسطے آیا میں خو تک گیا مسیت بیٹا گل سمجھا جائے گا اور ذرا مسیح بیٹیا ایک سید سد بی سید بھی سید دو قسم نے ایک خدائی بنایا ہے بنایا ایک, دست ہے سید ایک دست ہے سید دستی بنایا دستی جی خان آ می لےک دیا سر شری सर सैयद तूू खां तब्जो तभी इधरों सरकार सैयद कुछल खां इंज का यहा दार जिनसा रलिया कौम देर दे प्या वो पठा क्यों ना बवो نا نا دو فرشتے نے، موجزے نے، کوئی نہیں، ہر انکار کیتی دا اور نے پندرہ سپارہ چ لکھی میری دی اور نبی پاک دے دین دیا دھجیاں اڑائیاں اس واسطے کافر واپیاں بھی لکھا سنیا بھی لکھیا شیئن بھی لکھیا سارے آخیا یہ نام مراد کوئی ہے ہی وکری جنس کا सारे तो, तो कंजरगाह लं गया इतने रसौली समझ और, और सुनना तो पढ़ने वाले दाड़ी रखते बाकी रखनी रसौली सी अलताफ हाल ही खजा हजार प्यारा खलीफा आंदा साबू जी इत रसौली तो बड़ी घोड़ी लगती सोच आख्या चलो हूं दीन याद आ जाए دے سید دس دی دس دے پار. آ بادر جو پار کر کے آئے تو سیت دستی آپشی ایمان نالے لاہور چند ماسیا نراشی پٹا بہ جائے تے نبی پاک نہ خاندان وہ ایمان نال دسو گے نہیں اس واسطے پیر سید میرے علی شاہ گول ربی اللہ تعالی فرما سن ثابت نسب والے سید ملک ہندوستان دے اندر خال خال نے باقی کیڑے نے سب دستی محکمہ ہر تو جو فرمان لا بندے آر فال بیٹھا وا سد داڑی, بیٹھا ہے. داڑی ادھا, یزید پاس آتے ادھا حسین والا رلیا ملیا کڑے سیڑے سر وہ ید نی ہاں اب والے یزید جدید دوستی آ. ر دوستی وہ آار گل میرے سنتا رہا چشتی یار گار باڑی گلا بڑیاں ٹھیک کرنا بڑیاں خریہ گلا کرنا ہے کوڑیاں نے پر ہے میں گیا ملتان تو میرے نال میرا بیلی سی تے فون کرنا سا میں بےلی نکیا بھی آؤ پیسی گیا اندر اگے ویکھیا تو کڑی بیٹھی نس کے پیچھا آیا آدر تو تو میرے کسی گھر واڑ میں چلیا گھر نہیں ہے پیڑ سی ہوئی انہیں چکے گل پیک کرنے آڑی باہر یہ مثال نہیں واقع پہ سنا کڑی, کڑی باہر نکلا اس گٹو فڑیا منڈے نئی لے گئی جناب لے جا کے فون کرایا فون کرا کے آدھی اوپیا کے اس سکیا میں لوکل کال کی تینوں اصل کرا دیا ایک منٹ کال کی اگوں کڑی جواب دیتا ہے ای روپیے اس گل دے ایک منٹ تیرا کال تے تین منٹ جہا مینو ویخر رہے نا آدھے نہیں ہو دیمان دس مسلمان دیا منہ وکھا کے اس کے وا کون روزی کھانے روزی کون کنجر کنجر رسوئی پیر پیروار شاہ ہے کنجر غیر تو باج ہوڑی جیو بابڑا بنا اشنا نہیں وے کواری سوئی جو کرے آیا پوتا نظر کنجرانے کا کم آئی قسم لال شریف مولا ویخ سان عزت اج او عزت جہی بسا دفتر کوئی فیکٹری لوائی کلائی وا دریق محلہ دیج کل دے منڈے بچ کے نہیں آدے کڑیاں کتنے بچ کے آنیا مینو ایک آدھا آدھا ہے جناب کشتی صحب साहबा मैसे गुरखा फवा के भेजना वा मैं क्या याद रख लोकर खरबूज भी पाल ले जनाब गोशी पलेट होते पौना पा लवे पौना पा के कुत अगे छ जावे हाजी फिर आखे हूं जनाब इन्हें कुछ नहीं आखना उन्हें पलेट मुद्दी मार लैनी है पौना भी पाटिया जाना पार पार जा कसम वादा شری مولا دی کپڑے استع نہیں بچدیا استع بچ سیدہ خاتون نے جنت گھر دی سی استعمال اوی بچتی سمجھ آئی نے پر گل غیرت والے اے دین اسلام والے دی گالے میں مومن دی پیا گل کرنا خدا دی قسم کر کے آنا منافق تے بے غیرت ہوندہ ہے مومن ہمیشہ غیرت ماند ہوندہ جے میرے مدینے دے تاجدار سرکار نے فرمایا اے عمر مراتی جنت جگیامہ اے عمر مراتی جنت جگیامہ میں بیکھیا تیرا محل کھڑا سی میرا خیال ہو میں جنت دن تیرا محل وے اندرو جا کے مگر عمر تیری غیرت مینو یاد آ گئی میں دروازوں پشا ہٹ آیا حضرت عمر رو پہ حلور میں تیرت تو تصا ماں پیو کی تھان ماں پیو تو بھی ود مقام ہے وہ غیرت کی حضرت عمر دے حصے دیا بیٹھیا سنہورا گوارا نہیں ہویا تیری غیرت یاد آ گئی ہے تیری حورا نو میں اللہ کا قرآن سورت الرحمان سنا دیا بولو تے صحیح اللہ دورحمان جیڑی برجا لکھا ہوں کاشت کرتے وقت ان کی تلاوت کرے کیوں بھئی مانو ہی کونی سورت روای سورمان بول دی لم قبلهم ولا جان اللہ فرما جڑی ہورا نے نیا مقصور تم فلخیا میں نو بند کر کے رکھیا چار دیواری لام جسے گیا نا تو پہل نہ انسان نے ہاتھ لایا نہ کسے جن نے ہاتھ لایا یہ گل کر کے اگے فرما لا کو مانسا اپنے رب کی کہڑی کیڑی نعمت نو جھٹ لاؤ گے معلوم ہوا جنت غیرت منداں دا گھر بےغیرت دوجے تھاتے جان گے جتھے ہون گے کون چوری چوری اکیاں مارے منڈا پٹواری کل کنجری ہے ادھر چلو سور نہیں دفعہ کی خیال ہا ہایا سلطان اللہ جفی پائیو ایردلیا کدر جانا ہوا ہو جی گہرب بے گیرت کا کار ہوں تو اللہ کیوں فرما اوے ایڈیاں ہوراں جو بند کار کے رکھیاں سو تو معلوم ہوا مڑ جنت سے انہیں جانا جتے ہاتھ غیر تا نہیں لگن در ایک گل اس زمانے جس زمانے کی تعلیم ہے شانا بشانا میں نے کہا کہنا میں لڑکی اپنی بھیجتا ہوں سکول میں مگر وہ اس سکول میں پڑھتی ہے جس میں لڑکیاں ہی ہوتی ہیں میں نے کہا بات بعد جب راستے منزل ایک ہو راستے دو ہوں تو فائدہ نہیں ہوتا منزل ایک راستے دو جانا ملتان پاوے آئے سڑک دے پاوے والی پرالی سے ٹوٹ جاؤ گل نہیں سمجھ لگی ूल तालीम का मकसद क्या है शाना बशाना शाना बशाना की मतलब हों मोडे अच्छा है मुखर दलिया कितने है, है, है. بھیروار شا فرما تیرویں سدی دریا اٹھ گئی جہان تو مری میاں ماپ تو منہوں وگنی رن مردہ تو گئی ویر میا گنڈی رن دلیر بنیا کلا پرے بچ کر دیر میاں وارس کے لنگ دے چھ فٹ کا گدڑ ہے پٹیا پیا گدڑ ہے شیر جو ہوں جی شیر خدا نو غیرت سی نو ایت ہوں جنہوں میں شانہ بشانہ چلیں گی تو ترقی ایک آندہ کہیں آندے نا سر اخبار او oh جی عورت جو ہے نا وہ ایک پہیا ہے اور دوسرا پہیا مرد ہے یہ دونوں چلیں گے تو بات بنے گی میں لو اے عزت دا تاج جہا ہے وہ ہوں باجی جیڑی پہا بن گئی نہ مراد کا پہا ایک لا کے دکان داڑھتے مطلب ہے باجی باجی ہوں پہ گاہ ترڑے پامو جدھر مرضی کرتی رہے پہ پہیا تھلے پھر اتر سہ بندے چڑے ہوں سدکے جاوا نہ لانتی مثالہ تو شانا باشانہ چڑھے جا جڑا پڑھائی کرے تے میں شام جناب جی تیرا ملاد نہیں قبول ہو سکتا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا فرمایا چنت تجوس تہ جنت گھر صرف غیرت منداں اللہ کلندر کلندراہوری غیرت مند سی اللہ مائکبال آخیا گیا اگریزاں آخیا ترکی کے اندر میٹنگ ہونی ہے اجلاس ہونا ہی نال اپنی بوڈھی بھی لائ جا بادشاہ ہو اللہ اللہ اقبال نے فرمایا فرمایا میں گناگار ضرور مگر غیرت نہیں اپنی عزت منہ و کاندا پھرا قسم خدا دی ڈرامے پرسو ایک ڈرائیور بندے باجی جد ہویا سی روا نہیں سوندہ نہیں سیاح روا سا تو آدمی تن پتا ہے کاہدے تروا سا تروندا سا می روندہ اس واسطے سا باجیے تور چل چلی اسا کتوں کھاو گے نام مراد ڈرامے ڈرامے نہیں دے آو بوڈی ایک فلم چ ماں تیزے بہٹی آم فریک ڈی مول بھی بولے نا ایک جھوٹ مشین آپ نے فڑو یہ لتو لتو کھچ کے باہر سٹو جھوٹا جی ہزار دبا لے کے کی رکھی بیٹھا گھر اندر Haan, ایمان دس بناوٹی فلم بناوٹی خون بناوٹی گنڈاسا مسنوئی نام اراد کلاشر کو تے خون رنگ آئی سلطان رائے جہاں کنجر ہزار دار دار دا. ہزار کو مرد ہدار ہزار نو ماری سی، سی. مار آ گڈاسا فیری گنڈاسا فرن والے آخر کھولو مو جڑی منہ بڑکا مارتا تھا ایک ہی گولی نال ان لگ گیا جی ہندوستان دا نقشہ ہوں اصل یہودی اللہ نے قرآن فرمایا کذاب یہودی بہت بڑا جھوٹا ہے ہٹلر جان دے ہٹلر ہٹلر عیسائی سی کافر سی خدا کی قسم کر کے آنا اللہ میں اقبال فرماتے ہیں وہ کافر جو بت کے آگے جاگ رہا ہو اس مسلمان سے وہ کئی گنا آگے ہوتا ہے جو مسجد میں سو رہا ہوا دین نالے ستے پایا کا فر جاگ کیا یہودی کو مارنا فرض ہے اس تی لاک یہودی مارے سن ماردا کیونیں سی کڈے کھو کے نہ جیوںے سٹ کے اتوں مٹی سٹ دیں کنجرا انج مارو کیوں آ یہ سب سے بڑے شیطان ہے وہ دنیا کے کسے کونے چاہنا نظر آوے نا تو سمجھا تو چھوٹے یہودی دا ہاتھ ضرور کہ ہوں کی آ نے ہیں ہوں مولویا ہاتھ آنا میں خیال سدکے جاوا کافر آدھا یہودی دا ہاتھ मैं अगले दिने बाबलपुर जा रहा करमपुर बिहाड़ी तकरीर वाले पास तकरीर करने एसी कोच गिड़ गई डेप लाई रोकियां छिड़ गई मालिकान मैन आता तू सू कासर बनाई जाना मैं, मैं क्या तौबा कर मैं कासर कह के तह का धूल करनी <laughs> <laughs> तौबा कर बईमान मैं तुसा काफर टू जे तो टू हमेशा भैड़ा ही होंगे की ख्याल कथम वहादा उलास शरीक मौला दी मुनाफिक काफरू का टट्टू होता है असि काफिर नहीं बने असा मुनाफिक बना पाया तारीफ अला रसूल दिल करी जाने قانون کافر دا چلائی جاننے تاریف رسول اللہ بھی کری جانے تہذیب کافر بھی اپنائی کھڑیا قانون... تاریف رسول اللہ بھی کری جانا تعلیم کا بھی اپنائی کھڑیا کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دس دے میں اپنے گھر نبی پاک سرکار دے دین دے رنگت رنگ چلنگیا ہے بہت جگہ برباد کی بیٹھے ماسدر منافق کرتے دے ہوں دے سن آئی ایم گڈ مسلم جن ایم گڈ مسلم بہت بڑا مسلمان کر کے توجہ رکھ عزت ویچ کے روزی نہ ہوے روزی حلال والی چنے بھی ہو من عبد میں رحیم محد محدث دہلوی دے سن شیخ عبد الرحیم محدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ دا والد گرامی آپ فرماؤ میں ہر سال نبی پاک دا ملاد کر دا سا ایک سال ایسا ہویا میرے کن کوئی شاہ نہیں میں بیکھے چنے پینے موٹھ چنے آن دی لئی حضور دا ملاد چاہ پڑیا ویلی کٹھے جا کیتے میں پیش کر کے رات سو گیا وا رات خاصر ویخنا وا مدی والے پہنے میرے چنے ہزور گوڈیا دے قریب پہنے میرے دل چلتا ہے باقی کھانے دور تے قریب کیوں نے ہزور فرما نے تر رحیم اصان دل ویخنے اسا دی کسرت وال نہیں ویختے اے نہیں ویکتے کنا مال تے خرچ کیتا سو اکھنے کیسا خرچ کیا سو جناب کس دل کے اگلی شرط فرد پورے ہود نہ چھوڑے اے نفل نفلان سے زور فرد پیتی آوے हिचकी भी ना लवे हम आ गया लाल इमान मैं तो वेख्या के आ जड़े जनाब मिलाद पढ़ने बेली ने ना ये पता की करते मिलाद दालू फड़के ना बहु जन्नत वाल बारू कु कूडी मार के आ जाते बसो नंबर ही समझे मैं एक पिख मैं पुत्र आखिर प्या बना میں کہ آ ست پشتہ بخشوا جائے ماوا جی ماوا جی میں ست پشتا بخشوا پہلی گل تو ستاں پوشتا والی ادیش کو دس بندے میں آپ تو چٹ جاؤ جناب ملاد پڑھنے والے بہلی نے نا یہ پتہ کی کرتے ملاد دال نہ بہو जन्नतवार बहरू कूडी मार के आ जाते जो मैं एक आखे मैं पुत्र आखिर बना मैं क्यों आख सत पुश्ता बख्शवा जाएगा माओ जी माओ जी मैं आख्या जी ये सत पुश्ता बख्शवा वे पहली गल तो सत्ता पुश्ता अधी सी कोई दस बंदी तो मैं आख्या जी वह दसवीं छुट्टन बाबेरी आपके छुट्टान جس پہ سائی ہوا پچھلے نہیں فرما سکتے کیا پاو ہاں مراد حضرت نے مانے دی قبر توندی لنگ گئی قسم خدا دی جہانوی بندے دی نشانی ہے آپ نو جنتی سمجھے گا جائے جہنمی بندے دی نشانی ہے آپ نو جنتی سمجھے گا اور جنتی کی نشانی ہے ہمیشہ خوف اور امید میں رہے گا حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں اگر قیامت کے روز آواز ندا کی جائے اے باقی جنت میں چلے جائیں ایک شخص جہنم میں جائے فرمایا میں ڈراگا کدرے مہینوں اے کون پیاخا بولو تو سی ہے جی زبان پہ خدا بول دا ہے زمین پہ عمر بولتا سی جی عمر بولتا سی او میں ہی قرآن اتر دا سی اس شان دا مالک عمر آپ دے پتر پیخیا دس سا سال بعد باپ. باپ عمر بن خطاب نو وفاق تو بعد دس سال خا و حضرت عمر بن خطاب پسینو پسینے تڑکو مڑکی ہوئے نے متھے تے نے تے چادر ولیٹی ہے پوچھتے نے ابا جی کی بنیا فرماند نے وہ پترا دس سال ہو گئے نی فوت ہویاں آج حساب دے کے فارغ ہویاں وہاں اے انہاں کھڑ دا کی بنے گا اے جیرے کفر دا ٹٹو بن کے قوم نو چوسن ڈین ہے اے عمر بن خطاب ہے جننے زمین تے زلزلہ آیا ہے کھلو کے پیر مارے ہے خبردار نے انصاف نہیں پیر مارن دی دیر سی زلزلہ ختم ہو گیا جی چریا وگ پی دس سال حساب دے فرمایا آیا وا پتراج رب غفور الرحیم نہ ہوں جان نہ چھٹتی جنو ویکھا उ जंती लगा फिर तई अल्लाह इकबाल कलंदर ला हो रही फर्मा हुंदा है। بہستے بحث تے بہار حرم ہست بہشتے بہار اربابے مم ہست بگو ہندی مسلم راہ کے خوش باش بہشتے بھی سبیل ہم ہست ایک بحث تو جڑی حرم داطک ملے گی جی داتا گنج بخش ایک بحث تو ملے گی ہمت والوں مردوں شیران نو صلاح الدین یوبی جسیا نا امام حسین پاک جیسے آ کے ہندوستانی مسلمان نو آخ اور تھی پریشان نہ ہو ایک بھی ہے اللہ آ... آ... جی، جنت نہ ہنگ لگے جنت پی ہو گل تو پیر بھی اجنا میں پیڑے تریقت گڑبڑے شریعت पुत्रेख टी वेख टोकरा प्या शैताना बिच की बोटा पीरे तरीकत यह हाल है पीरे तरीकत मैं आख्या जी हां जी اصل یہ پیرے طریقت تو ہے لیکن یہ طریقت وہ ہے جو راستہ سیدھا لندن کو جاتا ہے ہاں اللہ میں اقبال تو پوچھو شیخ شاخ لے فرنگی رامری اقبال دے کسا نہیں تو ویدرا دی پڑھائی پڑھی میں فقی سکون نہیں پڑھا ہاں میں مستفا تین دا مدرسہ پڑھیا یا اللہ فقی جوڑے سیدے کیتے آتے اقبال فیری پہ سمجھوندہ ہے کیونکہ اقبال فرماؤندہ ہے نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخل میں نہ بیٹھ نظر نہ ہو تو میرے حلقہ سخل میں نہ بیٹھ یہ نکتہ آئے خودی ہے تو بمی جس میں نظر چاہی دیوں ماں تو ہوڑ بھئی مانو کہ میرے شیر تو بہ جاؤے نظر فکیر ماری پھر فقیر دا کلام سمجھا گا. سمجھ آئے گا ورنہ اقبال ترقی کرنا اس لندن گیا یورپ کی تعلیم اس پڑی میں اقبال نو خود پوچھ کے ویخو کی آدال میں مگر مغرب چشیدم بجانے من کے سوت تر رو دے نتی دم آخنا سب اللہ اقبال فرمودے نے میں انگریزانی تعلیم حاصل کیتی ہے مینو اپنی جان دی قسم میں میری سر پیڑ لئیے, کی لئیے؟ اچھا بفکرے پاکستان سر پیڑ لگی ہے تین ترقی لگے گی جنوب ویخو جی میں شوگر دا مریض ہاں میٹھے تو بغیر پایا جی کسی ویک آتا میںڈس کا مریض ہاں کسی نے ویخ میں کینسر کا مریض ہاں किसी को वेख आना बलड प्रैशर दौली ब्लड प्रैशर मैं बैठे बैठे हो मैनू फिर पता नहीं लगता मैं कई बार अपनी बूटी कह देना तलाक इकबाल आखदा मैं अपनी जान की कसम करके तेन आना वा मैं सिर पीड़ उतों लगी میں اگریزی پروفیسر بیٹھا وا میری زندگی کے بےکار دن لے ایمان ترقی آخد پیڑ آخد آ میرے وقت اور سد کے جاوا اللہ میں اقبال او میں وقت ضائع دن برباد کیتے نے کیتے نے بولو تو صحیح آلہ تو سدکے جاؤں اعلی حضرت کی بصیرت کو مجد تو تین و ملت کی بصیرت کو اعلی حضرت بھی یہی فرماتے ہیں فرمایا جو آج سر سید احمد خاں نے لگائی اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں انگریزی اور وہ بے سود و ترجیحی ترجیح اوقات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا جو صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ لڑکے ایم آم و محملات پر مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں کہ ان میں حمیت دینی کا مادہ ہی پیدا نہ ہو وہ یہ جاننے ہی نہیں کہ ہم کیا ہے اور ہمارا دین کیا جیسا کہ عام طور پر مشہد و معہود ہے جب تک یہ نہ چھوڑی جائیں اور تعلیم و تکمیل عقائد حقہ و علوم سادگاہ کی طرف باقی نہ موڑی جائیں تحریت اور نیچریت کی بے کنی ناممکن ہے دی گل رل اقبال بھی یہ فرما گیا فرما کلندرا ہوئی احمد اللہ فرماسان ہندوستانیاں تو اللہ جنت لبنا ہے جڑی جنت فی اللہ جنت کونی لبھی جنت جدو بھی لبھی ہے وہ مل یا جان لگتا ہے اپنا کمبا بھی قربان کرنا پہ خدا وا دلہ شریک مولا دی جی قسم ہے فرض خدا دے ذرا چھوڑے حضرت کے اکبر سرکار فرماون دے نے اللہ دے نفل قبول نہیں جے کردا میرے غوث پاک سرکار فرماون دے نے پیر یاروی والا سہی یاروی دین والے دیلی جڑے نے او فرد پیتی پھردے نہیں اج ہر مہینے یاروی دے کے جنت لئی کھڑے ہوندے نہیں حضرت پیر غوث پاک یاروی والا فرماوندا ہی جو بندے نے فرض چھڑ او اللہ نفل قبول کردائی نہیں نفل قبول سڈا کی بنے گا سب تو وا فرض تو خدا نبی سمجھ ہزور دین کا علم ہے وہ چہودی کا علم پڑی کھڑا جنوب ویخو چین جانا پڑے چین جانا پڑے ہوں چینی باندر تیار ہو میں قسم خدا دی کر کے تیرے پوچھنا وا ایمان نال دس نبی پاک کا دا دی فرض ہے کہ نہیں فرض ہے <balances> <Dominican> ہی یہ جا کے اس تو علاوہ کوئی اور علم فرض ایفر ہے وہ ہے. فرض ایون وہ ہوتا ہے جو سدی اکبر پر بھی فرض ہو فرض وہ ہوتا ہے جو صحابہ ولی ہوش کتب ابدال بندے بڑھی سب تے فر جو جو فر نے, تو فرد ہوئے جی انگلش فرد آئے نے پھر پچھلے پیو ددے صحابہ تے سارے جہانوی انہوں تے انگلش نہیں پڑھی یہ <سطح> ہمارا لانتی فرد ہے جو یہودی نے بنایا ہے جہد جی واسطے بچہ سورے اٹھاؤ اٹھو پتر چیتی کر کے سفائیاں ہو گئی پانچ سو کا بستہ آتا پینٹ شرٹ ٹائی ہاں؟ او جڑا کتے والا پٹا گل چلایا ہوں او ادھر باندر لباس او پینٹ شرٹ جنوب آدھے جہاں جیو ادا عذاب خدا ہے اللہ بھی قسم کر کے آنا جس سے محلہ ناراض ہوئے ان پینٹ چار دین وال شاہ ش دنیا کری ترقی آترن جوگا نہ بہن جوگا نہ کھلون جوگا نہ مرحا جدو دیکھو کند نر تھی بد بخت قوم نت نہیں ہے تاریخ ہی نہیں پڑھ نا آلہ حضرت فاضلے علمی فرماتے ہیں جب انگریزوں نے ترکی پر قبضہ کیا تو مسلمانوں کی فوج کو بتورے سزا یہ لباس پہنایا انہاں سزا پہنایا ترقی سمجھی واہ سد کے جا اقبال جدو وکالت کردار پینٹ شرٹ پا کے وکالت جانا جدو واپس آنا نا آخر بےلیاں غلام محمد انہاں خادم سی وہ غلام محمد جی حضور وہ یار یا باندر والے کپڑے لا تو بندیاں نے لے, لے آورا मान वैसे बंद लगता पक्का बे शर्म जिम्मे लंडे चिड़े नहीं होंगे मगरू किसा मैं एक बाबू न पूछया मैं प्रोफेसर साहब एक सवाल है आंधा की मैं क्या पूछ सकता हूं कि ये दमन अंदर क्यों तुन्ना हुआ है <laughs> تو حکمت ہے سمے قرآن کمیس تو میں کیا ذکر آیا کھڑا حضرت یوسف سلام جدو نسے نے جی شرٹ پائی ہوتی تو انہوں تو پیچھوں دامن کو او ہو پینٹ پاتنی تھی آپ سرکار نے کمیس پایا سی تایا قرآن چنکان کمیس ہو کتا مین تو بر بچے گواہ دیتی کرتا دیکھو قمیض ہے یہ وہ قمیض تھا جب ابراہیم علیہ السلام کو چکھے میں ڈالا گیا تو جنت سے منگایا گیا پھر یہ منتقل ہوتا ہوا حضرت اسحاق کے پاس حضرت صاحب سے حضرت یعقوب کے پاس حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کے پاس یہ وہی کمیس ہے اسی وجہ سے اتنے نبیوں کی نسبت ہوئی تو آپ نے جب اپنے باپ کے بارے میں سنا کہ ان کی آنکھیں ختم ہو گئی ہے فرمایا یہ کمیص لے جاؤ یہ کمی سے آ होर ना खड़े इड़े मेरे प्यो दाद की निस्बत वाला इो ही ला जाओ आप आख्या मेरी पेंट ला जाओ मेरा शर्ट लाया जाओ बेच तूने आख ली ए सारा नाम उड़ा ऐसा सारा वो जरा है ऐसा सारा ूचवा وجہ کی ہے وجہ یہی ہے بھائی یہ نام اراد کپڑے پا کے ماں کے نگا رہے اور کی پہن کے نگا لباس کا ایسا لباس تو پہننا حرام ہے آلہ حضرت فاضل بریلو دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ فتاو رضویہ جلد نمبر سات نئی میں فرماتے ہیں پینٹ شرط میں نماز مکرو تحریمہ واجب لیادہ یہ لباس پہننا حرام اگر دوبارہ کپڑے دوسرے پہن کر نہ پڑھے گا تو خدا کا عذاب ملے گا فرض خدا دا علم نہیں پورا پا ایک علم سے ہو ادارا جہا شیتان پہ بنا ہوں تے ڈالر امریکہ کا دے دوں گا تے ایسا ہر شہز دی سر سید آمد خان نو پوچھ کے بے ایک جیڑا خود بنا وال ہے سکولہ نو آندہ ہے ان ساڑے سکولہ میں تے حیرت ان دیا کہ میں تے سمجھ دا ساں کچنگے بنے آدھا ہوئے ایسا ہر شہ وے دیکھی سر سید احمد خان پوچھ کے ایک خود بنا من آندا ہے سکول سکولوں کہ میں تو سمجھتا سا کچھ چنگے بننے تاجب ہے جو تعلیم پاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کیوں امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں ہاں فقیر تھوک کا سامان رکھتا ہے تھوک کا گدام ہے प्रचून तो इतनी होंवाल एक गलत कर दो मेरा नक् वो आना सुबह आप ही आता हराम हराम हरा मैं क्या सुनो ए? मैं ना कुरान पढ़ागा ना हदीस पढ़ागाूलत वास्ते सिर्फ स्कूल दियां किताबा खोलांगा पर फैसला अपने हाथी लिखिया हो کہ سکول مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دیتا سکول شیطان بناتا ہے سکول غیرت بناتا ہے سکول بیمان بناتا ہے اگر وہ سکول دیا کتاب نہ ہو میرا گاٹا وڈ کے چوک تنگ دے خون معاف ہوا تو ورنہ اس قوم دی جد مت بج جائے دنی خدا دی قسم کس کو کہتے ہیں ادھر کہتے ہیں یہ کئی اور شیتان بنا رہی ہے اور ادھر کہتے ہیں یہ فرض ہے نا اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان کو شیطان بنا کر ہی ترقی ہوتی ہے یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے پھراون کو کالج کی نہ چھوٹھی اللہ اقبال سے پوچھ یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور ران آئی انہیں قدم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں خدا کا فرض ہے میرے مستعفی کے علم کو پڑھنا جس کے متعلق نبی پا خود فرماتے ہیں آنا مدینا العلم علم علی جن میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے بارا. علی مینو سمجھ نہیں لگتی جس علم دا شہر مدینے والے علی دروازہ بارا. بارا. بارا. او دی کند انگریز تپ کی گھن جی ہماری براست وہ لے گئے میں کیا کی گل ہے ہوں مولا علی کا بوا لندن والنا شروع ہو گیا اچھا تیو ہی سنتے آئے علی کا دروازہ میرے علی ہے تا ہی خدا کی قسم کر کے آنا کسے زندگی کے شوبے اندر دیکھ انسان نگر نہیں آئے گا شکل انسانی میں سپ تک ٹوئے خدا دی مخلوق عزت ویچنڈ ایمان مسلمانوں کی نہیں رن نو سدکا دی فرد اپنا بنایا خدا دا فرد چھیا فرد پورے ہونا ضروری ڈٹ کے آگ سبان اللہ ठूठे किसे गैर दे दरवाजे तना लै जा तारीफ कमली वाले दे करते जे बईमान रानती अड्डे बने खड़े ठूठे अंग्रेजे चुकी फिरने मैं क्या बईमानो एक बुआ मलो کر موستفا دے دردی غلامی کر موستفا دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مستفا دے کہہ دے کر مستفا دے دردی گلامی نہیں اس نامی کر مستفا رب پاک اے خود اے رب پاک اون شو بے کو ملا کر سی تیرے نال رب کرسی تیرے رب ہم کلامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کر مستفا دے شبیر دسیا بلے شبیر دسیا यारी दवले बचड़े कुहावोले हैरान रह गए कूफी ते शामी हैरान रह गए कूफी ते फी नहीं इसको बेहतर कोई ने किनामी कर मुस्तफा दे फिर समझ ले मिलाद बाद लै मिलादी मिलाद वास्ते भी کی پتے ہی پرا کیرے ٹھستے شرط آ گئی ہے رسول دتی کوئی شرط نہیں قسم خدا دی نات خا. ناتا پڑ پڑ کے پاڑ پاڑ کے شرط کوئی پیسے نہ دکھو مفت ناتا دے پڑے حضور. ناردس. ورنگے. ایک دے تو پڑھا کرو ایمانس وڑنگ گے ایک وار تو دھوکھا کھا لین گے تے دار باولپور داہ ویک کی میں ایک ناسکا نا پڑھیا کر تیرے نام تو میں میں ناسکا صاحب جاننا بار ایک ناط تو روزانہ مفت پڑھ دیا کردھر مارا ہے ایک نو ویخیا تو آدھا نہ منہ چڑیا پھر داڑی دوگلوں کا تو لدور نہیں تر وار نہیں نا مراد آ سر وارغازی المدین شہید سائیا مل بھی پایا ایسا پایا غادی علم دین شہید رحمت اللہ ترخان کے میاں والی دی جیل بیٹھا محمد دین جیلر آدھا راتی گیا جیل ویکھن واسطے دی چکی خالی پی سی میں بوہا بھی بندے ہر پاسے بند نے باندھنے نو مورے بھی کونی ہوئے پریشان ہو گیا بنیا کی غازی کدھر ٹھوڑ گیا صویر ملاد مد میری نک ٹوڑ جانی ہے چاٹ تو بعد پھر گیاں وے کھیاں تے غازی اندر بیٹھا ہے میں پچھیا آو غازی دس کدھر گیا سائیں۔ غازی فرماؤں نے بابا نا پوچھی آندھے پتن واسطہ خدا دا میں نو ضرور دس میرا ترائی کڑ لیا سی غازی فرماؤں دینے جدو جیلج بیٹھا سا میرے قل مولا علی آگے نے آہ! آہ! علی فرماؤں دے نے غازی تیرے تے تی ہو گئے مدینے والا رازی آہ! اٹھ کہنو سرکار بلاؤں دینے میں نو گٹوں پھڑیا آہ! آہ! آہ! رہ گئے دیکھیا ایک میدان سی سرکار بیٹھے نے جاگیا دی گل مت خواب کا واقعہ سمجھے سرکار بیٹھے نے ادور سارے یار بھی بیٹھے نے آکا فرما نے راضی اسا کم تر تیرا جی دس کی چاہنا جی چاہنا تینوں کوئی نہ پھڑے جا چڑ دے تین کوئی نہیں پھڑ سکے گا جے جی جان شہیدوں کے ہمیشہ ਸਾਡੇ ਨਾਲ آ جاویں پھر جا پھانسی لے کے آ جا غازی عرض کردے نے سونیا ہن میں تواڈے ਨਾਲ ہی رہنا چاہنا وا فرمایا جا شہیدوں کے مڑ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ہی رہی جا سبحان اللہ منافقا تھا زبانی دعوے اسمان زمین تے کلاں لڑائی کھڑے झूठ बोल बोल हजूर दीन इतना भी चंगा नहीं लगता ना सामू शबी पाक सरकार की चंकी लगती ना उस बिला शकल बूथ आंग्रेजा ना सानू हजूर का अमल चंगा लगता अमल वेखो तो लिबास वो लिबास तक भी नबी पाक दा पसंद दो दो दा का पसंद नहीं कर दो बड़े पाया जे का एहसास है जिसको लिबास भी का फिर का पसंद है شکل بھی لاؤ کافر کی پسند ہے تہذیب بھی کافر کی پسند ہے تعلیم بھی کافر کی پسند ہے قانون بھی کافر کا پسند ہے مستفا کی تو ایک کس کو ہم کو پسند نہ ہو یہ منافق نہیں تو اور کس کو منافق ہے کرکیر خدمت کا صدقہ اداسی قسم میں نہ یاد نہ مینو ایک لکھ بیٹا دے نا میں لکھ دکھ آلے پاس ہے خردلہ پہ آ کے وہ قرآن پڑھا بھی ہوں چڑے پڑھا نے میں کیا مرک رب دران چڑیا واسطے مردو د رب دا قرآن بنانے کے لیے آیا ہے آآ آآ جیڑی قومیں سمجھے خدا دے قرآن سانٹ ٹکر نہیں لگتا مسلمان جب قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا قیامت آ جائے گا پھر بچا کے دیکھو قیامت ہے میرے مستفا کریم فرما نے آخر وقت پہ حافظ سونا خالی ہونا چر کوئی عمل کرنے والا ہے سی کا دکات میں رہا ہاں سلام اللہ یا بار کا مینو لمبی زندگی دتی سی مگر ہوں قرآن کون نہیں رہا میم زندگی نہیں چاہیے یا اللہ اپنے کو لے معلوم ہوا زندگی تے مسلمان بھی ہے جی اللہ کے قرآن اقبال ہے مسلمان کا قرآن کے بغیر جینا ممکن ہی نہیں جی مچھلی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی مسلمان قرآن تو بغیر اگلی شرط سن شرطاں سہ نے پھر ہوں بس سمیٹ کے ایک دم تن مکا دے نہ مڑکیاں مانگو اگلی شرط یہ ہے کہ ملاد مستفی کریم سرکار کا ہو اس میں عورتوں مردوں کا میل جول نہ ہو جائے اسکولوں میں ہوتا ہے تو وانت ہے ایسے ملاد پر لاکھ رانت برسے گی حضور کا ملاد کرنا فلم ہی ہوں کرناٹک فلمی کنجروں میں شاہ نور سٹوڈیو میں فلم حضور کا ملاد ہو رہا ہے کے جاؤں हजूर <laughs> कम इलाद हो तो मूव भी ना हो मूवी च नहीं हो जो चुकी फिर चुकी आलाज आया लो मैं इस सीती की वजह दो दिन पिंडी भट्टिया जेल चाहूत्रे नहीं आते मोटर वे میری اسے پیچھوں لڑائی ہو گئی ہاں جی اللہ کی مہربانی دو دن جیل چاہ کچہ چرتے رہ بارہل خیر اللہ دین واسطے گیا سا من قسم لال شریف کی جج لکھ د محرم تک دو محرم کا واقعہ تو پندرہ محرم تک اس کی زمانت نہیں ہو سکی میں کیا میں کسے دے ٹوٹے زمانت دے لے جا کے بری نہیں ہونا میں افغانستان نکل جانے میں رہنا ہی نہیں میں اس قانون نو نہیں منتا میں تاں لینی تیئی کہ جیل دے بوئے کے افسر آن تین کیس میرے تے تین جیل بوے آخر جا بابا قسم خدا دی ایک رات جمع ایک بجے افسر آئے آ جا لی ورگا چکی پور گا اس نام اڑا دین مول بھی ویکھے نا کئی کڑ دلے مول بھی نوچے رکھو سامنے ہاں تین وکا پاس سانک بغیرت کیا نک ویب سے نبی پاک تا. حرام حرام حرام <سلام> <سلام> <سلام> ہے ایسا بغیرت کتوں تک اس حد تک بغیرت نے سانو کیا جب تین لگتا لگنے اسے تی سجایا ہوتا ہے रे पे बिलू प्रिंट वेखियो सेंटर आारी दिहाड़ी बिलू प्रिंट वह फिर आड़ हटा से अखा चखा पाई जा लाड़े भी एडे बगैरत ने उन्होंने भी गुस्सा नहीं लगता कंजरा मेरे हिस्से की है मैं बाहर नहीं वेखनी है पहलो तू वेख्या لگی آگ سان سا ہوتہائی دی خدا کر جا کوئی حد بننا سارے حد گیا دس ہزار بھی دویے پانچ ہزار بھی د بھی مووی دا وانتا بھی لئیے غیرت عزت بھی گوائیے چہرہ بینڈ باجی کا بھی وائیے پی نزت بھی کرائیے جہنم بھی جائیے پیسے اٹھو اتوں کے شرط یہو جی لانت ملاد نہ ہو سبحان اللہ اگلی شرط سن اور منش کڑیاں ورگے منڈے نہ ہوسے گاٹ دے بہتے دیکھ رکھی رولا کیا اس گل او جو جب منڈا مڑ مار دا سر قسم خدا دی میں حشر ویک ہے نتی یہودی پوا دیتی ہے آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اس محفل میں جانا حرام ہے جس محفل میں خوبصورت بیرش لڑکے نات پڑ رہے ہوں لڑکے کا حکم شریعت اسلام میں لڑکی کا ہے میںرکاڑی جان ٹرک چاڑنڈ ہے مسیطے اور سڈے کسور جناب وہ ٹھیگ موڑ ہے اتے کرنا کرنے گیا مڑ میں بیٹھا میں کیا ایک مشورہ ہے جہی ملے چٹ جائے یا گسل واجب ہو جائے مسیطیں نہیں ہونی چاہیے تو شرم تو نہ کرو نات کا ہوئے کریم کر سنت رکھی ہو گل سمجھ لگی اور آ, okay. <im دین پر اپنی جان قربان کرنے والا آ, ہر شہر جان ہر مال شہر قربان کرنے والا اس وہ ساریا شرط پوریا ہونے سے میرے آت کا دا ملاد قبول ہوتا ہی ہر فرد کی شرطیں ہیں ہر نسل کی شرطیں ہیں چاری رات ہزار نسل پڑ منہ مشرق والے منہ تو اس طرح میرے آج ملاٹ دیا ہی شرط اس واسطے اپنے ملاپ کتا ہی جتے ہو جائے معافی منگی الا سار گنا کر بیچا لور دے سب کے باجیے لو جی کچھ پرچی ہے जमात के साथ नमाज पढ़ते अगर पेशाब की जरूरत पेश आ जाए तो नमाज छोड़ दे या औखे सौखे पढ़ ले चाहिए जमात छोड़ देा जिस तरह नमाज वाले पढ़ते ना पाए उस तरह नमाज पढ़ यानी करे लेकिन नमाज की नीयत छोड़ दे हां जी जी बहता तंगा तो फिर اگر اس طرح پڑھ لو تو بعد سے دوبارہ وضو کر کے پیشاب کر کے وضو کر کے پھر اس نماز میں دوبارہ پڑھے کیونکہ وہ مترو تاریما ہو گئی حضور سرکار نے فرمایا پشاب ڈک کے نماز نہ پڑھے چھوٹا وڈا پشا نماز پڑھتے اگر کوئی رقب بھول جائے اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آ جائے تو کیا کرنا چاہیے پھر اٹھ کے نس جانا چاہیے آہ. مسئلے کہڑے پوچھنے جاؤ बावलपुर मैं, मैं गला कौमिक्रेदार्थ समीर जगावन दना चाहू एक बंदा बैठा अग लगी ना हूं होर तो उन्हना ला कोई ना तो आता मौली जी کہی سیاست پا کے میں کیا بے لیا ساڈی قوم نال مار گئی ابھی کالے پی جانے کہ میں آئی لوڑ ہے غسل سکھن دی کوئی پنجی سال ہو بب میں آ جے تجا سال سکھا تو لگا تو ہوں میں منٹ نہیں سکھا سکتا مسئلے اس قوم کو پوچھنے والے تین نماز نہیں ہلو پتا نہیں لگ سکتا یہ تو مرے یا تو جا کے پتے لگے اگریز کا سودا لائن آپ تر جانا ہوں جب خدا کے دین کی گل آئے مسیحت محول بھی آتا ہے जो बच्चे बस बकाउसिया में पड़त्या उठा कर भेज दे मौलवी साहब इंतजार कर रहा है मर पत् लगन कुरान वास्ते मौलवी इंतजार क्या करता तो यूदी संकर वास्ते आप भज्या जाना कार दो वो लिखे दौड़ा आखो तो सुना تو آد گڑا چاہ سکول کھل سب پیتیا لوگ پچا دیں شیمپو کر سنگار کرا و مخصوم کھلے واہ گڑا وہ چون چون پیتیا کھا وین اس لرباد کر ڑے کیڑے درد رونا تو حضرت بلال کا مشہور واقعہ کہ جب حضرت بلال نے سجر کی اذان نہیں دی تو سورج نہیں نکلا اس واقعہ کو سب مانتے ہیں میری نظر سے یہ واقعہ کسی کتاب میں نہیں گزرا मेरा इल्म ना हो सकता है, वो है भी और हो भी सकता है हो सकता है किसी नजर आया हो मेरी नजर चुन बड़ा लभ्या किसे आखिर किताब कि तो है, मेरी नजर च को गुजरे घर में केबल टीवीआर क्या काम आप बयान करें علامہ اقبال داڑی شریف نہیں تھی کیبل کے احکامات تو بیان ہو چکے ہیں جاؤ فقیر تشتی لاہور سے کر آپ کو مشورہ دیتا ہے ایک سو ڈش ایک سو کیبل لگواؤ سارا کچھ سب کچھ خدا کی قسم سب حلال ہے سب جائے گا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک ٹی وی نہ رکھو آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! تین اس فا بھی شاہ کرا کیا پلانا جی مال بھی ایک جگہ سے سنی کانفرنس پہ ہو رہے پاکستان میں گیا تو اتنے قائد سی ایک قوم کا سنیا وہ کو ختم کر دیں گے میں ٹی بھی رہنے دیں گے گیا پورا سانا خراب ہو لو تو ٹی وی ختم کر دیش رہے ہوئی آلو پا لیا کر ٹوکرا ہوا کسلان نے پیو نو رکھا ہے وہ سکول روزانہ پڑھا رہے ٹی وی سینما وی سی آر کنا کی بہت بڑی نیمتے ہیں ان سے پہلے لوگ محروم تھے میں کہہ دیو جی لان کی نیمتا تو ہم پوجی ہو پہلے معروم تم لوگوں کو نیمتا بن گئی ہیں لان تن خدا بھی قسم جو ٹی وی جس طرح چلتے ہیں جو کچھ ٹی وی میں آتا ہے جو آدمی اس کو جائز سمجھے کافر ہے رہ چیزوں کی حرمت کتی ہے ہر آدمی اسلام مسلمان ہر ایک نتہ ہے کہ یہ بے گرتی ہے یہ ہے اسے تو قرآن بھرنا جائز نہیں قرآن جائز باقی کی جائز ہونا میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اذان رکھا ہے پر مکر باقی ہوتا دوا جمے تو نماز رکھ دے وہ کیا وجوہات تھی کہ عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا نظریہ تسلیف ایجاد کیا ان سے پوچھو مجھ سے پوچھتے میں تو خدا نوں میں اس بلا طرح من نہیں کھڑا میں تو اللہ نوک ایک مننا شیعہ اگر آپ سوال کرتے ہیں خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا تو مانتے کیوں ہو تو نہ ماننا جب روزی خدا دیتا ہے تو سب کام خدا کرتا ہے تو ذمہ داری انسان کو کیوں ٹھہراتا ہے ذمہ دار انسان کو کیوں ٹھہراتا ہے کرنا تا خیر آ جب رب نسے جگہ کے دیکھے ہی کر دیا ہاں جا بندہ آتا نا سارے کام اللہ کردیک یا وہ ولی کامل ہے ہوں انزمانا ہوگا کزما ایک تھپڑے منہ تے ما اکان جائے تو سمجھ دندی کو آئی ماں گا کیا کرنا اللہ مارا تھوڑا مارا اللہ بے وقو اللہ پیدا کرتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے کرتے ہم ہے یہ ہے مسلمانوں کا جی کہا یہ سارے کام خدا کر رہا ہے تو کافر تھوڑا بہمان ہے کرتے ہم ہے پیدا کون کرتا ہے شیطان شیتانا جہنم کی آگ اس پر کیا اثر کرے گی اسڈو اپنی سوچو اس خردے نال جیڑی ہونی ہونی ہے اثر جہاں ساڈا ہونا پہلے سوچو اللہ میں اقبال کی تاڑی نہیں تھی پہلی گل تو یہ ساڈا کلما لا لا اللہ محمد رسول اللہ, رسول اللہ، نہیں نہ مولوی <تصفح> تو آو, او, مول مول رسول اچھا پھر مولوی کا نظر کی آنا ٹی وی تو میں کہ جی گاڑی رکھی موہرا پہ ادی آ علامہ اقبال کو ہم نبوت کا درجہ نہیں دیتے نمبر دو علامہ اقبال کے داڑی مڈانے میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ یہ روپ نہ تبدیل کرتا نہ انگریز اپنے قریب ہونے دیتے نہ وہ ان کی سازش سمجھ سکتے اور نہ ہی سکولی طبقہ اس کی بات کو سنتا اگر وہ دہڑی والا ہوتا تو سکولی طبقہ پتا کیا کہتا یہ مگر نہیں چکو اور ترقی کی ہوں سا کیا ہوں میں منہ تو تا بناواں پتروں پر گل رسول اللہ کی خود فرما گیا اکبال سورخ برسم مزید خواب مسافر سگفتوں گا جب اس زمانے تسافر جائے گا سارے آخ گے سڈا بھولی سی سات بندہ کھلوا سا پر کسی نو پتا نہیں لگ سکیا وہ کی آخر رہا ہے کنو آخر رہا ہے کتوں بولتا رہا ہے تو دادی قسم کر کے آنا یہی وجہ مولوی انگریز کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں تیر انگریز کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں اس وجہ سے یہ جمہوریت کو قانون سمجھتے ہیں جائز سمجھتے ہیں بلکہ اس کے بغیر نجات نہیں اللہ میں اقبال کے قربان جاؤں اندر اقبال قریب رہ کر وہ فرماتا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے ان ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے میاں نجار بھی چھی لے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کے رمدے. یہ اقبال ہی فرما رہا ہے ملا کہندے نے سکول دی تعلیم فر رہے. اللہ علامہ اقبال کہتا ہے اور یہ اہل علی کا نظام تعلیم ایک ساتھ شفقت مروت کے خلاف کہتا ہے تحزیب انگریز کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی علامہ اقبال تہذیب کو, کو کہتا ہے خود میں تم ہو نسارا تو تم کن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود بھائی ہو تو بے داڑیاں آ رہا نالوںکلیں گے بہت چنگا بھارت بلّا سے وہ مجدد دین و ملت تھا جس نے مسلمانوں کے عقائد حقاق کا تحفظ کیا ہے <سؤال> زند آباد سے واسطے میرے شیخ فرماؤں نے جنہیں میری تربیت فرمائی ہے میں جب میرا دور آیا اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی تو علامہ اقبال کا دربار سب سے اونچا بنائیں گے میرے مہرآباد شریف سید اللہ امام اللہ سید ال سید محمد امام شاہ شاربی اللہ تعالیٰ ہو आपने ने फरमाया इकबाल के बारे कुछ ना कहा करो मैं रोजाना बार बहरी सालत में देखता हूं कलंधर लाहौरी लुका के रखे है कलंदर इकबाल न इकबाल न समझना होगा तो साबता जोड़ो دعد زو کے بار حکم یہ ہے کہ دعد حرف ضعیف ہے اور حرف ضعیف قرآن میں نہیں آتا فصول اکبری علم صرف کی کتاب ہے اس کی شرح نواز الرسول دیوبندی وہاں بھی سب پڑھتے پڑھاتے ہیں انہوں نے لکھا ہے دعد حروف ضعیفہ میں سے ہے حروف ضعیف قرآن میں نہیں آتے لہذا یہ دعد پڑھنا حرام ہے بلکہ وہ کہا نے لکھا زواد پڑھنے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اس وجہ سے وعد پڑھنی چاہیے نواب الرسول علم دی مولانا مفتی سعد اللہ رحمت اللہ علیہ انڈیا کے ان کی یہ کتاب ہے جو دیوبندی چھاپتے ہیں وہی اس کی اشاعت کرتے ہیں میر محمد قطب خانہ کراچی سے چھپ کر آ رہی ہے ان کے گھر کے سے چھپ رہی ہے اس میں حوالہ نہ ہو تو فقیر اپنا سر کٹوا رہے میں سمجھ آ رہی بڑی وصول کی بات کی ہے میں نے نکتے کی بات سے پہلے آپ نے نہیں جی حضور <تصفح> حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و نازرا تو پر آپ کو نراض کیوں ہوا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حالات ہیں, کئی احوال ہیں. ہر حال مدینے والے بدھو محکمہ میں کیا ہوئے چمکا کر تو اکھیں ادو کھل گیا نا جدو سورج ڈب جانا آسلام کا سورج ڈوبیا ہے کوئی ادھر پھڑکیا ہوں کوئی ادھر پھڑکیا ہوں جدو وگ وہ تو ہمارے جیسے اگر اسلام کا سورج طلوع ہو جائے ایسے چمکاتوں کو کسی سراغ سے نکلنے نہیں دیا جائے گا سب متاثر کرتا یہ تو انگریزوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز اللہ حضرت عائشہ کے ہار گم ہونے رام زدہ کیوں گئے بغیراتھی کھوپڑی ہے نا नहीं सोचना चंगा नतीजा पिछ नहीं ला सकना क्योंकि बुक जब रस कर सारी तैनात गुम हो जाए तो हजूर बेटे असर नहीं हो सकता है نمبر ایک میرے آکا حکمت ہر کم ہار گم ہویا ہے اتے دیر ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا پانی قریب کوئی نہیں واسطے مشکل اللہ نے تیمم دی آیت اتار دیتی اگر دیر نہ ہوں آخر اللہ نے کم جو بھی کرنے نے سبب تو بنا اس سبب بنایا تاقعے نزور باللہ بلا ملک ایسا سمجھنا صحابہ دعا دیں سن ابو بکر تیری نسل شالہ آباد رو کی تہن ہار گم ہونے والا جی واقعہ پیش آئے تو ہزور کی ساری امت نل ج ساری امت مل گیا جتراض کرتے میں نور اور کتاب مبین لاہور درو پ جلوس کھیا مال روڈ سے لاہور گیا نماز کا ٹائم ہو گیا تو ساجھ پہ پرشاسن نم سے مجھ پہ دے آج جی مرضی کری ہوں دن اپنا ہی ہوتا تو آتا کہ ہوں کام کوئی ایم اے پاس پاس سارے بنیرے کے اتنے فٹ پاس کے میں کیا ایک نو میں با اگا ہو گیا ہاتھ مار کمال ہو گئی مزاق کرتے ہیں محبت آدمی ہو کر ہمیں بتا دے میں پڑھا میں دساڑی نہیں پتا نہیں خدا جایا بیس میں گسل میں فرد کتنا ہے میں کہڑے شیمپو شمپو تولی تو ساب غسل میں فرد کریمہ کیونکہ ان کے درمیان واؤ مغاہر کے لیے نہیں بلکہ مانا لیے بدھو آ گیا جا اللہ کا قرآن بھی تفصیلات پڑھ کے دیکھ تفصیلات والوں لکھا آیا. یہاں نور سمراد ہو نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. کیا اپنے عقلدال تفسیر کرنا اور سنو اگر کسی تفسیر میں نور سے مراد قرآن ہے تو معلوم ہونا چاہیے قرآن کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ سب برحق ہے قرآن سے نور مراد ہو تو برحق قرآن سے محمد عربی مراد ہو تو برحق ہے رول لکھے اللہ نے ضمیر واحد اس لیے پیش کیا ان کی بجائے اس وجہ سے نور اور کتاب مبین کے ذریعے اللہ دو چیزیں ایک ضمیر اس واسطے لگی ہے اللہ بچنا چاہتا ہے قرآن بھی ہدایت بھی